الحمد لله الذي يقول الحق ويهدي السبيل سبحان الله والصلاة والسلام على من أزل عليه الأنوار تنظی والا آل ہی و سحاب ہی البتو السلام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 والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم احمد بالله صدق الله تعالى مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الصلاه والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله سہدیا بارہ ربی ال ال الاول کی شب شب شب شب شب شب بارہ ربیل اول شب مبارک میں آج کا عظیم الشان روحانی جلسہ عید میلاد النبیس اللہ تعالی علیہ والارکا وم رم کے موقع پر صدر جلسہ حضور حکیم الاسلام اسلام حضرت سزب مدزل علی کی تشریف آبری کے دل سے شکر گزار منت و احسان فرمایا دیگر سادات کرام اور سامعین حاضرین جو تشریف لائے سب کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اللہ تعالی اس مبارک بارغ محفل اور مبارک شخصیات کے صدقے میں ہم سب کی مغفرت فرمائے اس موقع پر جو موضوع ہے آپ کو معلوم ہو چکا ہوگا مسئلہ ایمان ابھی طالب اور بے گناہ بے خطوہ سید نام معاویہ ہم نے ایسے مسائل پر خطابات اور بیانات کیوں کیے ہیں کیوں کر رہے ہیں؟ لوگ اگر سے ایسے موضوعات کو معمولی سمجھتے ہوں گے غیر ضروری سمجھتے ہوں گے بلکہ ہو سکتا ہے مذر سمجھتے ہوں گے لیکن ہم نے مشاہدہ کیا ہے معائنہ کیا ہے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ایسے مسائل سے درگزر کرنے کا کیا نتیجہ ہوا کیا نتیجہ ہوتا ہے اسلام ہی ہاتھ سے نکل جاتا ہے دین ہی ہاتھ سے نکل جاتا ہے مثلا ہم نے مسئلہ یزید چھیڑا اس کے اندر جو غلو, غلو, کیا غلو کیا جا رہا تھا اس غلو کے خلاف ہم نے جہاد جیاد کیا جیاد, اور جیاد, اس کو جیاد, ایک صحیح حد اور سطح پر لائے کیوں لائے ہم نے دیکھا جنہوں نے یہ غلوم کیا یزید تو پہلے دن سے ہی کافر تھا اس نے تو رسول کو پہلے دن سے ہی نہیں مانا یہ روح المانی والے نے لکھا اس کا نتیجہ کیا ہوا جب یزید اتنا بڑا کافر اور پہلے دن سے ہی رسول کو نہ ماننے والا ہے اس کو خلیفہ بنانے والا معاویہ اور دیگر صحابہ وہ تو اس سے بھی بڑے کافر ہوں گے جنہوں نے ایک ایسے شخص دشمن رسول کو حکومت دے دی اچھا تو پھر اگر معاویہ اور یہ لوگ انہوں نے ایسا دیا تو وہ کافر ہوئے تو اس معاویہ کو تو ملک شام پر اپنا نائب اور امیر رکھنے والے حضرت عثمان اور حضرت عمر تھے تو بڑے کافر تو معاویہ سے وہ ہو گئے پھر سدی اکبر نے عمر کو چنا تو ان سب سے بڑا کافر نوزب اللہ سدی کے اکبر اور بھائی پھر یہ سارے صحابہ انہوں نے اتنے بڑے کفر کیے تو اس کا مطلب ہے انہوں نے قرآن کو بھی بدلا ہے اچھا قرآن کو بدلا یار پھر یہ ساری بات رسول پر آتی ہے اگر رسول نعوذ باللہ کسی کھاتے کا ہوتا اس کے سارے یار ایسے بگڑ جاتے وہ پھر چھوڑو یار یہ ساری خدا اس کو خدا کو کیا مانے وہ خدا ہے جس نے یہ سارے فساد ڈال رکھے ہیں یہ نتیجہ ہے صرف جزید کے مسئلے میں غلو کرنے کا خدا تک بندے پہنچ گئے اور آج ہم دیکھ رہے ہیں تمہارے مولوی تمہارے پیر وہ صحابہ سے بگڑ گئے صحابہ کو کافر کہنے لگ گئے لاکھ لنت ایسے لوگوں کے پیدا ہونے پانے اپنے دین کی جڑ کاٹ کر اور پیر بنا بیٹھا ہے بڑوا اب مسئلہ آ گیا ایمان ابھی طالب کا جو آج بیان کرنا ہے کوئی یہ نہ بے وقوف سمجھے کہ چشتی جا رہی سی بس فساد اور جھگڑے کی باتیں اٹھا کر بیٹھ جاتا ہے کب اٹھاتا ہے پہلے دیکھتے ہیں یہ مسائل جن میں ہمارے اسلام کی جڑ کٹ جاتی ہے ان کو اٹھاتے ہیں کون شیاتی ہم ان کے جواب ان کے رد اور اپنوں کو بچانے کے لیے صحیح حقیقت بیان کرتے ہیں تو قصور ان کا ہے کیا ہمارا اب من میں نے اپنی آنکھوں سے ایک کتاب پڑھی ہے بھڑوا ہے اس دور کا کوئی ڈاکٹر اس کی کتاب اندر پڑھی ہے نام میں لینا نہیں چاہتا ایسے خندیروں کا اس نے انتصاب کتاب کا کیا تو لکھا ہوا ہے افضل الناس خیر الناس بعد امبیا ابو حضرت سی دبو تالبھائی ابو بکر پاک سے بھی اونچا ہو گیا مور سے بھی اونچا ہو گیا سب سے اونچا ہو گیا ابو طالب سب سے افضل ہو گیا وہ بھائی ساتھ میاں نے بات کہی کہ کیسا بھڑوا ہے چاچے کو بڑھا رہا ہے اور باپ کو پیچھے رکھ رہا ہے ارے دلے اگر رسول کے جسمانی نسبت رسول کی جسمانی نسبت نے ابو طالب کو اتنا بڑھا دیا تو زیادہ وہ تو چاچا ہے پاک مصطفیٰ تو سیدنا عبداللہ کے بیٹے ہیں تو جسمانی نسبت تو ادھر ہے زیادہ لیکن کن کو کس کو کہہ رہا ہے خیر الناس افضل الناس ابو طالب کو تو بڑھوا حضور کے والد کو کیوں نہیں کہہ رہا یعنی تیری نظر میں حضور کا والد جو ہے وہ اس کی کوئی حیثیت نہیں سب سے بڑھا دیا ابو طالب کو سب سے بڑھانے کا اور یہ بھڑوا اپنے آپ کو بریلوی کہتا ہے یہ ڈاکٹر جس کا میں حوالہ دے رہا ہوں اپنے آپ کو بریلوی کہ بریلوی کہتے ہیں حالانکہ اعلی حضرت فتاو رضویہ میں ان کا شرف المطالب پورا رسالہ ہے ابو طالب کے کافر ہونے ابو طالب کو کافر ثابت کرنے پر پورے کتاب ہے اعلی حضر شر مسالے بریلوی کہہ رہا ہے آلہ ادرت اس کو کافر ثابت کر رہے ہیں اور یہ اپنے آپ کو بریلوی کہہ کر اس کو ابو بکرو عمر سے بھی اونچا کہہ رہا ہے اور پھر بریلویوں میں بیٹھا ہوا ہے کیونکہ کوئی سننی رہا ہو تو پھر ہے اب جناب جی دیکھو جب اسلام کی جڑ کیسے کٹے گی بھائی ابو طالب یہ تو مت رسول میں سب سے افضل رسول کے بعد سب سے افضل ہے سب سے افضل ہے تو پھر اس کا بیٹا اس کے بیٹے اس کے بیٹے سارے کے سارے افضل ہو گئے سب سے افضل ہو گئے جب سب جب سے افضل ہو گئے تو بھئی جو سب سے افسر اسی کو خلیفہ بنانا فرض ہوتا ہے تو خلیفہ کا حق مولا علی کا تھا یا جعفر کا تھا یا عقیل کا تھا انہوں نے بنا دیا ابو بکرو مر کو اس کا مطلب ہے سارے ظالم اکٹھے ہوئے تھے سارے ظالم سے جی یہ تو بن گئے اب, اب بھائی قرآن ایسا قرآن ان کی تعریف کر رہا ہے ایسے ظالموں کی تعریف کر رہا ہے قرآن رسول نے ان کے فضائل بیان کیے رسول نے ایسے ظالموں کو اپنا نئے اپنا ساتھی اپنا بےلی رکھا ہو oh, کیا oh, oh, oh, oh, اگر, اگر کوئی بھڑوا ایسے کفریات سے ایسے کفریات سے گریز کرے گا اور منہ سے نکالنے کی ضرورت نہیں کرے گا تو بھئی کفار تو بیٹھے ہیں کفار کافر لوگ تو اطرال کریں گے تو ایسے ملعونوں نے کیا نتیجہ دیا کہ ہمارے اسلام اور دین اور قرآن ہی جڑ سے کاٹ کر پھینکنے کی کوشش کی کوش. نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ کفار کفر مضبوط ہو رہے ہیں اور ملا مول بھگوڑا, بھگوڑا بھگوڑا کا بچہ بچہ یہ صرف کافروں کے آگے جوتے اٹھا کر بھاگنے والا ہے اور کچھ نہیں کر سکتا اللہ کے فضل سے ہر چیز کو اعتدال پر لانا ہر چیز کو اس کے اپنے حال پہ لانا پوری حرت انگریزی کے ساتھ لاجواب تحقیق کر کے ہر مسئلے کو صحیح نوعیت پہ رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے اور ہمارا کام حضرت کبیر جو تھے نا ہمارے اللہ اکبر یہ بڑائی اور بزرگی اور خصوصیت ان میں میں نے دیکھی کہ انہوں نے ناچیز کے اندر تحقیق کا جذبہ اور جنون کیسے پیدا کیا مجھے آپ فرمایا کرتے تھے بار بار سرکی آپ در زمان شریف کے مطابق فرمانا میرے مرشد کریم مسئلہ کوئی پوچھنا آ گیا نا تو میں یاد ہو گیا جی میں فرمے دیہات کتاب چاہو دیکھتے نشیر کتاب میرا مرشد ضرور دیتے ہیں آپ نے یہ کئی مرتبہ مجھ سے بات کہی آپ کیونکہ صاحب تصرف تھے زبان سے بات سمجھاتے تھے اور روحا روح مبارک کے ساتھ دل میں بٹھاتے تھے ان کے روحانی تصرف نے یہ بات میرے دل میں بٹھا دی کہ یار جب بھی کوئی مسئلہ کہیں پڑھنا ہے یا بتانا ہے یا سننا ہے تو جس کتاب کا حوالہ ہوگا وہ اس کتاب تک پہنچنا ضرور ہے اس کو ہمارے علم کی زبان میں علماء کی زبان میں کہتے ہیں مراجاد اصل حوالے اور اصل کتاب کی طرف رجوع کرنا جانا وہ کیا لکھ رہے ہیں چاہے بڑے سے بڑا امام ہے نا وہ بات کرتے ہیں اور آگے کسی کا حوالہ دیتے ہیں تو پھر اس دن سے حضرت کی وجہ سے یعنی میری یہ طبیعت بن گئی ہے کہ میں نے اصل حوالہ ضرور دیکھنا ہے چاہے کوئی امام ہو حوالہ دینے والا چاہے کوئی ہو اب اس کے نتیجے میں میں نے آپ کی اس نصیحت مبارک کا فائدہ کیا حاصل کیا کہ بڑے بڑے اماموں کی غلطیاں میں نے پکڑ لی جب میں نے جا کر اصل کتاب کا حوالہ دیکھا آپ حیران ہوں گے طلاق سلاسہ کتاب میں نے لکھی کیوں لکھی فتح الباری شرح بخاری نے طلاق کے مسئلے میں جب مذاہب نقل کیے اخوال نقل کیے تو غلطی کر گئے میری عادت تھی نا کہ انہوں نے اگر حوالہ کسی کا دینا ہے تو میں نے ادھر جانا ہے انہوں نے حوالہ دیا الا مباحث الاجماع امام منظر کا میں نے اس کو نکالا میرے پاس تین جلدوں میں موجود ہے میں نے اس کو نکالا جب دیکھا تو ادھر لکھا ہوا تھا غیر مدخولہ کے متعلق اور حافظ نے لکھ دیا فتح الباری میں مدخولہ کے متعلق زمین آسمان کا فرق ہو گیا اور طلاق کے سلاسہ مدخولا میں غیر مدخولہ میں زمین آسمان کا فرق رکھتی ہے اور آپ کوئی تاکیف دیکھنا چاہے تو دیکھ لیں میرے دوست مصر, مصر بیٹھے ہیں عثمان بھائی وہ گئے مصر کے مفتی مصر اظہر کے مصر کے بھی نہیں ازہر کے غالباً نائب نائب سے انہوں نے بات کی تو وہ کہنے یہ اطلاق صلاثہ کے مسئلے پر وہ کہنے لگا یہ تو فلاں فلاں کا مذہب ہے مولا علی اور حضرت ابن عباس و فلاں کا انہوں نے کہا میرے ساتھی نے انہوں نے کہا صرف ایک حوالہ ثابت کر دیں بیچارے کو خاموش ہونا پڑا مرزر مانا ہوا ہے اور یہ مانے ہوئے کو منوا دینا یہ ہمارے شخص کا فیصلہ میں نے اپنی اسادت مستمرہ کے مطابق ایمان ابھی طالب کے مسئلے کو دیکھا اس پر پھر میں نے کسی امام نے اپنے سے سابق گزشتہ امام کا حوالہ دیا ہے تو میں ان کی کتاب تک پہنچاؤں گا یہ جو کچھ میں بیان کروں گا آج یہ اثر نو دنیا پوری کو پھر ایک ہلا دینے والا موضوع ہے پہلے وہ رو رہے ہیں پچھلے موضوعات کو اب روئیں گے اس موضوعات اور میں پورے اطمینان اور تسلی میں بیٹھا ہوں اتنا مجھے اعتماد ہے اپنے کلام پر اور اپنے مطالعے اور اپنے علم پر کہ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کوئی بندہ میرے سامنے اس مسئلے میں بھی پانچ منٹ نہیں بیٹھ سکے گا ان شاء اللہ آپ کے اس وقت کے لمحات اور اوقات موضوع سننے کے بعد آپ کو خود سنہری محسوس ہوں اور آپ یہ مانیں گے دل سے کہ ہمارے آنے کی ساری اجرت ادا ہوگا بات سمجھنا میرے دوستو اب میرے موضوع کے دو حصے ہیں ایک حصہ ابو تعلیم ایمان پر بحث ہے دوسرا حصہ حضرت سیدنا معاویہ کو بے گناہ بے خطا کہنے پر بحث ہے اس کی ضرورت کیوں محسوس کی کراچی کی ایک جماعت نے یہ نعرہ لگایا تو ادھر ادھر کے مترفظہ ان کے خلاف اٹھ پڑے تو ان کو بچاروں کو واپس ہونا پڑا کیوں ان کے پاس کوئی علم اور دلائل نہیں दलائی, دلائی, दलائی, दलائی, दलائی, दलائی. آج میں اس میں قدم رکھ رہا ہوں انشاءاللہ شاء جو مقابلے میں آئے گا اس کو نہ بھاگنا پڑے تو پھر کہہ میرے دوست دوست جب جو پہلا مسئلہ ہے اس میں شروع ہو رہا ہوں جب ایمان ابھی طالب کا مسئلہ چھڑا جاتا ہے کتابوں میں بیانات میں تو یہ حضور کے صلی اللہ آبا اجداد حضور کے آباؤ اجداد کے ایمان پر بحث کھینچ کر لے آتا ہے ابو طالب کے ایمان پر بحث کرنی ہوگی تو حضور کے اباؤ اجداد تمام کے ایمان پر بحث کرنی ہوگی یہاں پر ابو طالب کو الگ رکھ لیتے ہیں آبا اجداد کی طرف جاتے ہیں یہاں اس مسئلے میں آبا و اجداد کے ایمان دو قول دو مذہب ہیں تیز کرو تیز کرو توجہ ہے کیا کہہ رہا ہوں بھائی دو مذہب ہیں ایک مذہب ہے شیعہ حضرات کا ایک مذہب ہے اہل سنت کا اعلی تشیوں کا اور آل سنت اہل تشیوں کا یہ مذہب ہے کہ حضور کے تمام آبا و اجداد صاحب توحید اور مومن اہل سنت و جماعت کا یہ مذہب ہے تمام نہیں جو مومن اور موہد تھے وہ تھے بات سمجھ رہے ہو تمام کو مومن کہنا مواحد کہنا یہ شیعہ کا مذہب ہے اور جو مومن موحد تھی فقط انہیں کو کہنا یہ حالت سنت کا مذہب ہے تمام کو مومن اور مواحد کہنا یہ سن کر عقیدت کی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت کی وجہ سے مذہب سب کو اچھا لگنا شروع ہو جاتا ہے یہ مذہب اچھا لگنا شروع ہوتا ہے دل کو بھاتا ہے کہ یار کمال ہے حضور کے تمام ہبا اجداد واحد اور مومن جواً جواً ہی ہونے چاہیے بھائی لیکن یہ عقیدہ اس کے پیدا ہونے کا سبب صرف عقیدت ہے دلیل نہیں کیا کہہ رہا ہوں ہمیں اہل سنت ہوا جماعت سنت کا مطلب ہے رسول اکرم کا عقیدہ جماعت کا مطلب ہے صحابہ کا عقیدہ ہم مسلمان لوگ रो, रो, रो, रो, रो, रो, रो। اپنی عقیدت کے تابع اپنے دین کو نہیں رکھتے اپنی عقیدت کو اپنے دین کے تابع رکھتے سمجھ نہیں آ رہی کیسی عجیب بات ہے ایک ہے ایک دین کو عقیدت کے تابع رکھنا عقیدت کیا, کیا ہے ہر کسی کے وجدان وجدانیات اپنے اپنے اب کسی کا کسی کی عقیدت ہے کسی بزرگ کے ساتھ تو اس کے متعلق عقیدہ بنا لیں یہ خدا ہے خدا کے برابر کا ہے فلاں ہے فلاں ہے لانت پڑے گی عقیدت سے عقیدے نہیں بنے دلیل سے عقیدے بنتے لہذا عقیدت سے عقیدہ اہل سنت نہیں بناتے عقیدے سے دین اہل سنت نہیں بناتے دین سے عقیدہ سنت بناتے ہیں کھیل کی عظمت ہے ساری زندگی آپ ایک عقیدہ رکھتے رہے کسی عقیدت کی وجہ سے لیکن آخر میں آپ پر ظاہر ہو گیا کہ یہ میرا عقیدہ قرآن سنت کے خلاف ہے اسلاف کے خلاف ہے تو آپ کو توبہ کرنی پڑے گی اس غلط عقیدے کو چھوڑنا پڑے گا آپ اس عقیدے پر قائم رہیں گے تو جہنمی ہوں گے یہی مانا ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قالا فی القرآن برا یہی وہ فقد فخد حضور نے فرمایا جو قرآن مجید میں اپنی رائے پیش کرے قرآن میں اپنی رائے کے ساتھ کوئی بات کرے اور ٹھیک نکلے پھر بھی اس نے خطا کی ہے مشکل شریف میں حدیث مبارک ہے توجہ ہے کہ نہیں من؟ اسی وجہ سے اپنی رائے اپنی ہوا کی اتباع اس کو گمراہی اور دلالت کا سبب قرار دیا گیا ہے بلا تک تب علم دل کہانی ہم دین سے سب کچھ لیتے ہیں اپنی عقیدت کی وجہ سے اپنا دین نہیں بنا لیتے ہیں اب میرے بھائیو بات پال سوال جو کہتے ہیں حضور کے تمام آبا اجداد مومن ہے اگرچہ آپ بے علم لوگوں کو یہ کلام میٹھا لگے گا یہ بات میٹھی لگے گی لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسے دعوے کے پیچھے دلیل نہیں شبہ ہے دلیل ہے شبھ کی دلیل ہے شبہات ہے دل نہیں یعنی لوگوں کو دیکھنے میں لگیں گے دلیل لیکن حقیقت میں دلیل نہیں بات سمجھ رہے ہو کہ نہیں بھائی یہ شیعہ کا کیدا ہے حوالہ پیش کرو یہ حوالے ہیں باقر مجلسی شیعہ مذہب کا ترجمان مستحد ہے میرے خیال میں خمینی نے کہا تھا کہ ہم اپنے مذہب کا ترجمان باقر مجلسی کو سمجھتے ہیں جس طرح ہمارے مذہب کو وہ بتائے گا ہم اس کے پابند ہو گے باقر مجلسی کی کتاب ہے میرے ہاتھ میں میرا العقول فی شرح اخبار آل رسول یعنی شیعہ مذہب کے بعد پاس جت جتنی روایتیں ہیں آل رسول کیونکہ وہ حدیث روایتیں ہیں انہیں انہی کو ہی کہتے ہیں مانتے ہیں سمجھتے ہیں جو آل رسول سے منفول ہیں ان کے نزدیک تو وہ جتنی روایتیں اور حدیثیں ہیں آل رسول سے اس پر باقر مجلسی نے یہ شرح لکھی ہے بہت لمبی شرح ہے اس میں جلد نمبر ہے چھبیس اور سفر نمبر ہے پانچ سو اڑتالیس پانچ سو اڑتالیس پر ایک روایت <سن> سے ان کے نظر پاس یہ بخاری کے درجے کی کتاب ہے ان کی الکافی الفروب اور روزہ تیسرا حصہ یہ روزہ جو ہے یہ سمجھو ایک حصہ ہے چھوٹا سا القافی کا اس کے ساتھ ملحق ہے تو یہ جو ہے نا نشانی نہیں رکھ یہ شانی بیوقوف رکھنا پور گیا ہمارا روزہ میں ایک روایت ہے اس میں تو ہے نا موجود میرے ہاتھ میں اوپر متن نیچے شرا متن میں موجود ہے میں سنا دیتا ہوں روزہ کے اندر دیکھیے میں نے پڑھا ہے نشانی توجہ ہے بھائی ابھی عبد اللہ ابو عبداللہ شیعوں کے پاس امام جعفر صادق کو کہا جاتا ہے امام جعفر صادق نے فرمایا ان آذر ابا ابراہیم کان منجمن لمرود آگے روایت ہے بہت ساری لمبی لمبی کہ یہ امام جعفر صادق فرما رہے ہیں ان کی کتاب سے بیان کر رہا ہوں امام جعفر صادق بیان فرما رہے ہیں کہ آزر ابراہیم کا باپ تھا علیہ للہ والتسلیم کان منجمن لنمرود اور یہ آزر جو باپ تھا حضرت ابراہیم کا یہ نمرود کا نجومی تھا ولب یا کل یہ سیرو اللہ کوئی بھی کام کرتا تھا نمرود تو آدر سے پوچھ کر کرتا آگے واقعہ ہے آگے واقعہ ہے سارا لمبا سوال اب امام جعفر صادق شیوں کی کتاب کے مطابق فرما رہے ہیں آزر ابراہیم علیہ السلام کا باپ اس کے تحت آ نشانی پہلے ہی رکھ لیتے یہ الکافی میں بھی آ گیا الکافی پورا چھ سو سفا پورا چھ سو سفا یہ کافی لمبی روایت ہے بالکل باپ ہونے کی پوری وضاحت ہے یہاں تک کہ آزر نے ہم بستری کی تو ابراہیم پیدا ہوا ہے یہاں لکھا ہوا ہے اب باق مجنسی کیونکہ ان کا مذہب ہے شیوں کا کہ سارے مومن ہیں تو امام جعفر صادق تو یہ فرما رہے ہیں آزر باپ ہے اور آزر کا کافروں نا قرآن میں تو باقر مجلسی اب بولتا ہے شرح میں فی ابی ابراہیم کہ لوگوں نے اختلاف کیا ہے اب ابراہیم کے باپ کے متعلق کالا راضی کی تفصیل تالا وائد کالا آزارہ ہمارے امام فخر الدین راضی کی تفسیر کا حوالہ دے کر کہہ رہا ہے کہ راضی فرماتے ہیں ظاہر و حاضل علیہ اسما والد ابراہیم ہوا آزہ و من ہو من کالس مح تارک کال اسم تارخ و من هذا من في قرآن اقول امام راضی کی تفسیر سے حوالہ پیش کر کے باقر مجلسی مزید آگے لکھتا ہے توجہ ہے بھائی مزید آگے لکھتا ہے اقول الاخبار اخبار تو اسلام آبائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم من مستفیضہ بل متباترا فی خصوص والد ابراہیم قد وردت باد الاخبار وقد عرفت اجماع ارف کا القل مخالف المالف بہادر خبر فیتونے والد السلام آزم فلاں اللہ والا دا تقیطن باخر مجنسی کہتا ہے ہمارے شیعہ مذہب کا اتفاق ہے اس بات پر کہ تمام آبا و اجداد حضور کے دوستو غور فرمان اب امام جعفر صادق کی روایت آگئی شیعہ مذہب کے خلاف جو ہے वाए वाए वाए بات آ گئی ان کے مذہب کے خلاف اور وہ بھی امام جعفر صادق سے اور ان کی بڑی بخاری جیسی کتاب کے اندر اور روایت بھی حسن ہے باقر مجلسی حکم لگا رہسن ہے تو کیا بنے گا بھائی اب اس نے کیا کہا انہوں نے کہا باقر مجلسی نے کیا کہا اس نے کہا بھائی لگتا ہے امام جعفر صادق نے تقیا کیا ڈر کے مارے بات ایسے کر دی ڈر کے مارے بات ایسے کر دی ورنہ مذہب تو وہی ہے کہ سب موومنٹ تھے اور آزر باپ نہیں چاچا ہے یا نانا ہے ان کے دو مذہب یا کہتے ہیں نانا ہے یا کہتے ہیں چاچا, چاچا چا है. है. ہے تو کہتے ہیں وہ یا تو چچا ہے یا نانا ہے امام جعفر صادق نے یہ کیوں کہا فرمایا ڈر گئے تقیہ کیا کہا ڈر گئے تقیہ کیا اور آپ کو معلوم ہے کہ شیعہ مذہب کے پاس بہترین عذر بہانا نکل یعنی ہر او بھائی اپنے خلاف آنے والی کوئی بھی भाई, بات ہو اس مشکل سے نکلنے کے لیے تکیے گا امام جعفر صادق در گئے حقیقت یہ ہے اس سے آپ اندازہ ضرور لگائیں گے کہ شیعہ مذہب کے مطابق اہل بیت میں دلیر کوئی نہیں تھا ہاں ہر کوئی اپنے اپنے دور میں ڈر کر دین کو چھوڑ کر کفر کو پتہ نہیں کیا کیا غلط باتوں کو پھیلا دیتے تھے اہل بیت خیر یہی بات باخر مجلسی نے بہار الانوار میں لکھی ہے یہ میرے کدھر بہار دکھا یہ میرے ہاتھ میں ہے بہار اور انوار اس کی ایک سو دس جلدوں کی کتاب ہے ایک سو دس جلد آج کے ایران والوں نے کتابت چھوٹی کر کے سفے پر پھیلا کر تیس پینتیس جلدے بتا دی اس میں ہی یہی بات ان کی تفسیر قمی ہے یہ نیچے پڑی اٹھا جلدی کر یہ تفسیر قمی ہے یہ لکھنے والا تیسری ہجری کا بندہ ہے ان کا تیسری ہجری کا امام جعفر صادق والی بات اس میں بھی ہی لکھی ہوئی ہے یہ مجمع البیان ہے تبرسی کی غیر کے ان کا مذہب یہی ہے جو آپ کو میں نے بتا دیا سمجھ نہیں آ رہی بات تو شیعہ کا کیا مذہب ہوا کہ حضور کے تمام آبا و اجداد کیا ہیں مومن ہے سنو میرے بھائی ہماری جماعت اہل سلت کے مایا ناز امام ہے مشہور امام رازی سدی اللہ تعالی دیکھ رہے ہو یہ ان کی کتاب ہے اسرار التنزیل تنظیم امام راضی اب چھپ کر آئیے بہت عرصہ مخطوطے میں موجود امام راضی رحمہ اللہ نے اس میں اما کول تعالی و آرا ویز خالا ابراہیم جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا اس آیت مبارک کے تحت امام راضی لکھ رہے ہیں ففیح مسالہ تان الاولا فی آزہ <آذر> قولان توجہ بات کو سمجھنا آزر کے متعلق دو قول ہیں دو مذہب پہلا یہ ہے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کا والد تھا والم فی زال کا اس مسئلے پر یہ کہنے والے حضرات جو ہیں ان کے پاس دلائل ہیں پھر آپ ان دلائل کو پیش کرتے ولکل سانی ولکل سانی ان آزر رم یقن والد ہے کہ آزر ابراہیم علیہ السلام کا والد نہیں تھا تک جب ان حضرات نے بھی دلیلیں اپنی قائم کی یہ اسرار تنظیم دار المعرفت بیروت لبنان کی چھپی ہوئی کا صفحہ نمبر دو سو ستاسٹھ اٹھ سات اور پھر یہ اسی طرح چلتا جا رہا ہے تقریباً دو سو ستر یہ بہت ہی عجیب انکشاف ہوگا آپ کے سامنے جو میں ابھی کروں گا بہت عجیب انکشاف ہوگا اللہ اکبر میں تو پڑھ کے حیران ہو گیا ہوں ایمان سے اللہ اکبر توجہ ہے دو مذہب بتایا امام راضی نے ایک مذہب بتایا جو کہتے ہیں کہ آزر کون تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد دوسرا کیا ہے والد نہیں تھا دو مذہب یہاں پر یہ نہیں انہوں نے وضاحت کی کہ پہلا مذہب کن لوگوں کا اور دوسرا کن کا لیکن Aず اتنا کیا کہ پہلے مذہب کو جنہوں نے کہا والد ہے اس مذہب کو امام رازی نے اس کتاب میں اولا قرار دیا توجہ ذرا کیا کہہ رہا ہوں آپ فرماتے ہیں ستر سفے پر جا کر والم انل کو اول اولا فرماتے ہیں بہتر بات وہی ہے جو پہلے مذہب والے کہ آدر باپ تھا والد تھا چاچا وغیرہ نانا وغیرہ نہیں تھا فرماتے ہیں یہ پہلی بات اول اولا اب ظاہر بات ہے امام نے اہل سنت کے مذہب کو اولا کہنا تھا اور اس کو مضبوط ثابت دکھانا تھا شیا مذہب کو تو نہیں دکھانا تھا لیکن اس سے ابھی اشارہ تو مل گیا کہ پہلا مذہب اس کو جو ترجیح دے رہے ہیں تو وہ اہل سنت کا ہے اور جو دوسرا مذہب ہے اس کو وہ ترجیح نہیں دے رہے وہ ہے دوسروں کا لیکن اس سے بالکل واضح طور پر دکھاتا ہوں تاکہ پتہ چل جائے کہ اہل سنت کا مذہب کیا ہے امام رازی کس کو ترجیح دے رہے ہیں یہ ان کی تفسیر ہے کبیر ہے امام راضی کی تفسیر کبیر ہے یہ جو آیت کریمہ ہے نا وہ تقلو سمجھ رہے ہو بھائی کہ نہیں اس کے تحت امام راضی لکھ رہے ہیں رافت ابان نبی قانون وتمسکو فضال کا بحادر فرمایا رافی لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور کے تمام آبا و اجداد موہمن تھے اور اس آیت اور حدیث کے ساتھ وہ استدلال کرتے ہیں دلیل پکڑتے ہیں اب امام راضی اس تفسیر کے اندر, اندر پھر ان کی بات کر کے اور رد کرتے ہیں اگر کہتے ہو تو رد بھی سنا دیتا ہوں کل الجواب لفظ انفظ الب قدیت لما خلا یاقوب لو نابود الاح کا ولاح ابائی کا ابراہیم و اسماعیل و اسحاح اسماعیل علی ردو علیہ وزن تخلے اسنا میں اب ان میں ہی فن نہ کا جکال لاہول اب یعنی نانا ومن بریت ہی داود وسلم علاقے ہی تمسک فرمایا ہم آلے سنت رو دلیل پکڑتے ہیں نی ابھی ہے آزر سے وما و کروں سرفل لفظ ان ظاہر <زَاهرِهِن> شیعہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ باپ سے مراد چاچا ہے وہ لفظ کو ظاہر سے پھیر رہے ہیں حقیقی معنی اب کا والد ہوتا ہے چاچا نہیں ہوتا تو بغیر کرینے کے اس کو بدل رہے ہیں ظاہر سے یہ جائز نہیں لو کل ہی بکلو بفی ساج دین اللہ جمیل وجو جائز لما بنا نہ ہم لل مشترک کلا کل مہانی ہے گئے وہ امبل حدیث ہوا خبر الواحد فلا اس کلام کے سنانے سے اتنا آواز ہو گیا کہ امام راضی شیوں کا مذہب قرار دے رہے ہیں تمام آبا وحداد کے مومن کہنے کا اور اہل سنت کا مذہب یہ نہیں بتا وہ وہی ہے اور یہ مسئلہ پھر سب سے پہلے آزر میں آ کر پیدا ہوا شیعوں نے کہا آزر چچا ہے اور اہل سنت نے کیا کہا باپ والے باپ سمجھ نہ اب امام راضی نے اپنی کتاب میں تو بات بالکل واضح کرتی خصوصاً اہلا القول کو اولا صاف ان کا یہ فرمانا کہ پہلا کولا یعنی اہل سنت کا یہ کہنا کہ آدر کون تھا والد یہ اولا ہے اللہ اللہ اب جو بات یہاں پر منکشف کر رہا ہوں اور پہلی مرتبہ زندگی کائنات میں یہ بات ہونے لگی ہے پہلی مرتبہ میرے بھائیوں غور سے سننا رب والوں کے پاس ایک بات ہے کم تھر عقل اول آخر بہت سی باتیں ہوتی ہیں جو اگلے لوگوں نے پچھلوں کے لیے چھوڑ دی ہوتی ہیں اب شیوں کے حوالے اور امام راضی کے حوالے امام راضی کی اصل کتاب جس سے یہ مسئلہ بیان کیا جاتا ہے وہ سنا دی اور اس سے میں نے سنا دیا کہ وہ فرما رہے ہیں دو قول ہیں دو مذہب ہیں لیکن پہلا مذہب جو ہے وہ اولا ہے تو وہ تو صاف بتا رہے ہیں پھر تفسیر میں آ کر صاف بتا رہے ہیں کہ راب کی بات ہے چاچا کہنا اہل سنت کا مذہب کیا ہے وہ والد ہے بات نہیں سمجھے بھائی اور آپ کی پریشانی دور کر دوں کہ یار کافر اور رسول اس کا بیٹا ہو جی پرانے مجید میں یہ حقیقت بیان کر دی اور اللہ نے یہ کر کے دکھایا کہ رسول کے بیٹے کو کافر بنایا اور کافر کے بیٹے کو رسول بنایا یہ کر کے دکھا ہے. دلتج... بدترین کافر ابو جہل تھا اور بیٹا کون ہے اکرما وہ صحابی رسول ہیں جلیل القدر صاحبی نو علیہ اسلام کون ہے بولو رسول ہیں بیٹا کون ہے کافر ہے اور خدا نے آزر کو کافر بنا کر ابراہیم جیسا غیور رسول پیدا فرما کر بتا دیا اللہ قرآن میں فرماتا ہے مردہ سے زندہ پیدا کرتا ہوں اور زندہ مردہ سے زندہ پیدا کرتا ہوں زندہ سے مردہ پیدا کرتا ہوں یہ میری شان ہے شان ہے قدرت ہے لاؤ بالی ہے بے پرواہی ہے یہی کمر توڑ دیتی ہے بلوں کا کہ کسی چکر میں نہ رہنا اس کو دیکھ اس کی کیا سنت ہے کیا طریقہ ہے اس کے پاس نبی شوہر نبی بیوی بی بی کافرا بی بی بی بی بی رسول نبی باپ نبی باپ رسول بیٹا کافر باپ کافر بیٹا رسول یہ پیدا کر کے وہ دکھاتا ہے جس طرح میں نے قرآن میں کہا ہے یہ اس کی مثالیں دیکھو میں زندوں سے مردے پیدا کرتا ہوں مردوں سے زندہ پیدا کرتا ہوں اب سمجھ آ کہ نہیں اندھا ہو کر رہنا اور بات ہے میں نے پہلے کہا عقیدت کے ساتھ عقیدہ بنانا لانتیوں کا کام ہے اور دین قرآنوں قرآن سنت اور اخلاف کے ساتھ عقیدہ بنانا یہ جی اہل سنت کا اب بھائی دنیا میں اللہ اکبر جو ملک انکشاف کرنا چاہتا ہوں وہ کیا عجیب ہے یہ جی آپ کو امام راضی کے حوالے سے حقیقت معلوم ہو گئی شیعہ مذہب کی کتب سے یہ حقیقت معلوم ہو گئی کیا کہ بھائی مذہب دو ہی ہے تمام کو مومن سمجھنا شیعوں کا مذہب ہے اور جو مومن ہیں ان کو مومن سمجھنا یہ کن کا مذہب ہے اہل سنت کا امام راضی جو ہیں وہ دونوں قول نقل کرنے کے بعد وہ اپنی کتاب اسرار تنظیل میں اولا مذہب کس کو قرار دے رہے ہیں اہل سنت کو اور تمام کو مومن کہنے والا مذہب اس کو وہ غلط ثابت کر رہے ہیں اسرار التنزیل میں اور اپنی تفسیر میں اب بات کیا منکشف کرنا چاہتا ہوں اللہ اکبر بات بڑی ہے منہ چھوٹا ہے زمانے میں بہت بڑے مشہور امام ہوئے ہیں امام جلال الدین سیوسی انہوں نے دنیا میں چھ رسالے لکھے جس میں ثابت کرنے کی کوشش کی کہ حضور کے تمام آبا و اجداد مومن تھے خیر انہوں نے تین مذہب بتائے یا تو اصحاب فطرت تھے یا مومن تھے یا امتحان ہوگا اور پاس ہو جائیں گے کیا مطلب تین مذہب بتائے لیکن ایک مذہب توقف کا بھی بتایا ہے جس کا لوگوں کو پتہ نہیں ہے یہ رسالے ہیں امام سیوتی کے چھ رسالے بات سمجھنا چاہیے امام سجوسی نے امام فخر الدین راضی کو اپنا مقدم اور پیشوا اور امام بنایا اس مسئلے اور کہا کہ امام راضی جیسا بندہ وہ اپنی کتاب اسرار تنظیل میں حضور کے تمام آبا و اجداد کو مومن سابت کرتا ہے مومن کہتا ہے امام رازی اور ان کی عبارت اٹھائی اور اپنی کتاب میں پیش کر دی اور پھر فخر کرنے لگے دیکھو امام راضی کتنا بڑا بندہ ہے ہمارے مجدد ہے مجدد یہ لکھ رہا ہے کہ حضور کے تمام آبا و اجداد کیا تھے مومنٹ تھے میں نے اپنی عادت کے مطابق ادھر حوالہ پڑھا یعنی امام سیوتی کے پاس حوالہ پڑھا امام رازی کا تو امام رازی کی کتابیں ڈھونڈنا شروع کر دی اسرار اور تنظیل یہ ہے جس میں یہ بات لکھی ہوئی امام جلال الدین سیوتی نے دکھانا چاہیے جو سب کے تمام اجداد جو ہیں ان کے مومن ہونے کے قائل امام راضی جس کتاب کا حوالہ دیا امام سجوتی نے وہ یہ کتاب امام راضی کی میں نے جب پڑھا اور وہاں لکھا ہوا بال منڈل کلا اولا میرا دماغ اڑ گیا امام سجیوتی کے لکھ رہے ہیں کہ تمام کے مومن ہونے کا مذہب امام راضی کا ہے اور امام راضی دلیلیں پیش کر رہے ہیں اور یہاں پر امام راضی الٹا پہلے قول کو ترجیح دے رہے ہیں یہ کیا ہوا بھائی امام سجیوتی اتنا بڑا امام اور اتنی بڑی غلطی इस बात की ये बात है जिसने फिर नए सिरे से दुनिया को हिलाना है कहीं से कोई खाने वाली भोगेगा कहीं से कोई भोगेगा कहीं से कोई भोगेगा देखा है ये किसी को भी नहीं छोड़ता پہلے یہی مذہب تھا یہی جگہ تھی تو امام دفتہ سانی کے خلاف اس نے قلم کر دیا آج امام جلال الدین کے خلاف کر دیا عجیب بات ہے کہ آلہ حضرت بریلوی تک اس بات کے نقل کرنے والے بنے اور اصل کتاب کو اٹھا کر نہیں دیکھا اس میں ہے کیا اس کو کہتے ہیں نقل در نقل چلنا اس نے نقل کیا اس پر اعتماد کر کے اس سے آگے اگلے نے چلا دیا اگلا اٹھا اس نے چلا دیا اس نے چلتے چلتے نقل در نقل چلی اور مراجعات اور تحقیق کی طرف کسی نے جانے کی زحمت گوارا نہ کی اس کے بڑے نقصان ہوتے ہیں بھائی تو یہ مسئلے کی مثال دیتا ہوں گستاخ رسول گستاخ رسول اس کی توبہ قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی اس کو اگر توبہ کرتا ہے تو یہاں اس کو معافی دیں گے کہ نہیں دیں گے یہ ایک مسئلہ ہے تمہارے حنفی مذہب میں یہ ہے کہ گستاخے رسول مرتد کے حکم میں ہے توبہ کرے گا تو توبہ قبول ہوگا اس کو معافی دی جائے گی اس کو ہر صورت حد قتل کرنا یہ ہنفیوں کا مذہب نہیں ہے اب تمہارے ہی ہنفی مذہب کا ایک بہت بڑا بندہ تفسا دانی کے زمانے کا بدسازی فتھاوا بدسازیا والا وہ اٹھے انہوں نے کہا حنفی مذہب میں بالکل توبہ قبول نہیں اور غصہ کے رسول واجب قتل ہر صورت میں اس کو حتل قتل کیا جائے گا کوئی توبہ نہیں سنی جائے گی اس کی انہوں نے فتح بزازیا میں لکھا آگے دس بندوں نے حضرت سے لے کر نقل شروع کر دی اس نے کہا اس نے لکھا اس نے کہا اس نے لکھا اس نے کہا اس نے لکھتے لکھتے بات پہنچی علامہ شامی تک تو آپ نے شامی میں آ کر تنبیح کی اور اس موضوع پر پورا رسالہ لکھ دیا کہ سب سے پہلے مذہب کو یہ خراب کرنے کا کام بزازی نے کیا اور پھر اگلوں نے نقل پر اعتماد کیا اور دیکھا نہیں تحقیق نہیں کی عجیب بات ہے کہ جس عبارت کو بزازی نقل کر رہے ہیں اسی عبارت میں مذہب حنفی سمجھ آ رہا ہے لیکن بزازی نہیں سمجھ رہے ہاں تم کیا سمجھتے ہو خالہ جی کو باڑہ ہے اب پتا چلا ہے حضرت صاحب بڑے کا کتنا ہے امام سم امام شامی نے پوری کتاب لکھ کر اور فتح شامی میں انہوں نے ثابت کیا کہ مذہب علیہ سنت کو اس نے غلط کیا اس نے غلط بیان کیا ہے یہ مذہب نہیں ہے اور اعلی حضرت بریلوی کو بھی علامہ شامی کی تصدیق کرنی پڑی وہ سمجھ آ گئی دوستوں تھک تو نہیں گئے یار اس کا مطلب مجھے مجھے ہے آج کل جو مشہور ہے بس جو گستاخ اس کو ہر صورت قتل کر دو اور بات القتل ہے اس کی اس نئی سننی فلان, فلان اس بڑوے کتے, بڑھوے کتے بڑھوے کو شرم نہیں آتی کتا یہ مذہب ہے ہمارا مذہب یہی ہے کہ اگر توبہ کرے گا سچے دل سے تو اس کی توبہ قبول ہوگی یعنی دنیا میں خدا خدا نے تو قبول کرنی ہے وہ بال اتفاق بل اتفاق اس میں اختلاف نہیں ہے اختلاف ہے دنیا میں قبول کریں گے کہ نہیں کریں گے حاکم اس کی سزا معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا سمجھ آ گئی اب امام جلال الدین سیوتی رحمہ اللہ اللہ خبر میں نے غور کیا کہ آخر ان کو کیا بنا کیا بنا بھائی بھارت سمجھنے میں اتنا بڑی غلط تھی اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوتی یہاں ایک لطیفہ سناتا ہوں سنو ایک واقعہ لکھا ہے مولانا میں امام عبد الرحمان سخاوی نے وقف کی, عبارت کی. وقف وقف کسی نے زمین وقف کی تو عربی میں اس نے عبارت لکھوائی اب عبارت کے سمجھنے پر اختلاف ہو گیا ایک طرف آٹھ علماء ہو گئے جن میں ایک حافظ ابن حجر اسکلانی بھی تھے جو بخاری کے اشارے مشہور ہیں آٹھ بندے ایک طرف اور ایک طرف ایک آدمی جلال الدین محلی رہے اللہ یہ بھی شافی ہیں وہ بھی شافی ہیں آٹھ ایک طرف ایک ایک طرف آٹھ ہار گئے ایک جیت گیا عبارت سمجھنے میں حافظ اسکلانی بھی ناکام رہے وقف کی عبارت سمجھنے میں کامیاب ہوئے ایک جن کو امام جلال الدین محلی کہا جاتا ہے جن کی کتاب کا ہے جن کی کتاب ہے جلالین جلالین جلالین یہ دو جلالوں کی ہے ایک جلال الدین سجودی ہیں ایک جلال الدین محلی ہیں ایک حصہ انہوں نے لکھا ایک حصہ انہوں نے لکھا بات سمجھ آئی تو یہ کوئی بڑی بات نہیں اللہ اکبر یہ خدا پاک کی بے پرواہی ہے میرے حضرت صاحب فرمی نے میاں اللہ پاک اپنے بندے نے گاٹے توڑ کے رکھ لے تاکہ تکبر نہ آئے ہائے کیا فرمیا ناظرا صاحب اللہ پاک اپنے بندے دے گاٹے تروڑ دے رکھ دے یعنی کیا مطلب ایسے ایسے کام انہیں تو ضرور کرویں دے جیندے کے نال تکبر نہ نا آمنے مارے نہ جان آکڑ کی وجہ دے پاؤ کہ نہیں میرے دوستو ہوں امام جلال الدین سیوتی نے اللہ اکبر امام نے کیتا کہ یہ امام راضی نے کیا کیا امام راضی نے کیا کیا دو مذہب بتائے ہر مذہب کے دلیلوں کو ذکر کیا پھر جو اپنا مذہب تھا اس کی دلیلوں کو ترجیح دی اب امام سے کیا ہوا امام جلال الدین سیوسی نے وہ مقام پڑا ہوا یہ جو میری سمجھ ناقص میں آتا ہے کہ کیوں کہ ان, انہوں نے موقف پہلے بنایا ہوا کہ تمام مومن یہ موقف بنایا ہوا دا. امام راضی کی کتاب آگے رکھی وہ مقام کھولا وہ باعت خولا, باعت جو دوسرے مذہب والوں کی لکھی ہوئی تھی اس میں صاف یہ لکھا تو ہے نہیں کہ یہ شیعہ کو مذہب اسرار میں تو انہوں نے پڑھا جب پڑھا تو فورن خوشی سے جذبات پر قابو نہ پا سکے خوشی سے جذبات اٹھے اور حضرت نے ادھر ادھر دیکھنا چھوڑ دیا بس پا کہا امام نہیں میرے ساتھ اللہ ہاں دیکھو وہ تو صاف کر رہے ہیں الاول اولا اور اولویت پر دلائل آ پیش کیے تفسیر کی تفصیل کبیر میں اور ہے ادھر اور ہیں لیکن وہ دلائل جو شیعوں والے تھے وہ اٹھائے شیعوں والا قول اٹھایا شیعوں کے دلائل اٹھائے امام نے جلال الدین سیوتی نے اپنی کتاب میں بھر دیا اب آگے ہوا کیا وہ جیسے بزازی کے فتوا غلط کو دس دس کو کہا نے آگے چلا دیا ہوا یہ یہ دیکھیں یہ میرے پاس کتاب ہے ان اناس شرح قائد پر حاشیا ہے مشہور حاشیا ہے علامہ عبد العزیز پر ہروی رحمان اللہ کا ہمارے چشتی بزرگ تھے یہ توجہ ہے بھائی یہ یہاں پر صاف لکھا ہوا ہے تاب یہ یہ دیکھیں مقد اللہ فل حافظ البحق جلال الدین ال اسیوتی رسائل ستن فی اطبات ایمان حما و ایمان جمی آبائی نبی وسلم اللہ وسلم آدم و تاب آہ بحق متا محن ان کے پیچھے آخیں بند کر کے چل پڑے میرے حضرت صاحب کی زندہ کرامت کے انہوں نے صرف ایک ہی نصیحت مجھے کی کہ جو بات ہو کتاب دیکھا کرو میرے مرشد کی عادت امام جلال الدین سجوتی رحماء اللہ کی اتنا بڑی خطا اور اتنا بڑا واہم اور اتنا بڑی غلطی پر مطلع ہو گیا صرف اس نصیحت کی برکت سے वो समझ आ गई कि नहीं पानी पूजी तब्जो है पाने, पाने, पाने, पाने। جیسے بات مشہور ہے ہر کے آمد عمارتیں نو ساخ جب پہلا جو تھا اس نے کوئی بات کہی تو اگلے نے اس سے بڑھا کے کرنی ہے ہر قیامت آمد نو ساخ اب امام جلال الدین سوتی رحمہ اللہ کے بعد ایک شخص اٹھے ان کا نام ہے محمد بن رسول برزنجی یہ گیارہ سو تین میں ان کی وفات ہے یعنی بارہویں صدی کی ابتدا میں یہ ہوئے ہیں محمد بن رسول برزنجی اب یہ اٹھے تو یہ امام جلال الدین سیوتی سے بھی آگے بڑھ گئے انہوں نے امام جلال الدین سیوتی نے تو جگہ جگہ فرمایا اپنی چھ رسالوں میں ابو طالب مومن نہیں ہے ابو طالب مومنٹ نہیں ہے اگر حضرت اٹھے تو انہوں نے ایک قدم آگے رکھنا تھا یہ اٹھے اور انہوں نے کہا ابو طالب بھی مومن ہے پورا مذہب شیعہ وہ تمہارے ہاتھ میں آ تمہارے اپنے اماموں کے ہاتھ سمجھ نہیں آئی بات کی لیکن اتنا ہے کہ کچھ حضرات نے محمد بن رسول برزنجی کی نامانی جیسے اعلی حضرت بریلوی نے اعلی حضرت بریلوی نے توجہ ہے بھائیوں آلہ حضرت بریلوی نے کیا کہا وہ کدھر ہے وہ جلد اچھا جلد کی طرح ہے وہ شرول مطالب کی در ہے وہ مولانا آصف کی در ہے شرول مطالب کی در ہے کس کون سی جلد میں تھی یہ انتیس میں تو نکالو نا اچھا آلہ حضرت نے فتاور علیہ کی انتیسویں جلد میں ابو طالب کے کفر پر پوری بحث کی ہے اور انہوں نے محمد بن رسول برزنجی کا رد کیا ہے اور ثابت کیا ہے کہ وہ شخص کافر کافر مرا توجہ آئے بھائی یہ رسالا ہے شرفل المطالب فی مبحث ابی طالب انتیسویں جلد اور سفا نمبر چار سو چھ سو پچپن سے یہ رسالا شروع ہو رہا ہے خیر اب امام جلال الدین فجوتی کے بہتے زیادہ حضرات نے تو امام جلال الدین فجوتی کی اتباع کر لی دو بندے ایسے پیدا ہوئے ان کے بعد جنہوں نے امام جلال الدین سیوتی کا رت کیا ایک ہیں ہمارے بہت بڑے دنیا میں مشہور فقی ہیں محدث ہیں ابراہیم حلبی کون ہے ابراہیم حلبی رضی اللہ تعالیٰ سلطان محمد ثانی فاتح قسطنطنیہ کی جامع مسجد کے خطیب تھے دنیا میں ان کی فقہ پر کتاب حل کبیر ہے منیت المسلی کی شرح کمال کی کتاب حل بھی صغیر حل کبیر دنیا میں ایک اور ان کی کتاب ہے مل تقل اب پر بہت ہی محقق بندہ گیا انہوں نے کتاب لکھی رسالہ فی حق آبا واجر رسول یہ امام سیوتی کے رد میں حقیقت یہ ہے کہ اس بندے نے ورقے چند ہے چند ورقے کیونکہ محکے کے نا محقق کا آدمی ہمیشہ بات کم کرتا ہے لیکن بس اتنا پور زور کرتا ہے ورقے چاند ہیں لیکن انہوں نے حقیقت ہے امام تھی کہ بات جو ہے نا وہ سب اڑا کے رکھے دوسرے ہیں ملا علی تاری مشہور بندے ہیں یہ ان کے رسائل ہیں رسائل کے اندر یہ یہ رسالہ موجود ہے ان کا امام سیوتی کا انہوں نے رد کیا لیکن حقیقت یہ ہے کہ کمزور باتیں کرنے کمزور باتیں کرنے سے امام ملا علی قاری کا رسالہ کمزور ہو گیا ان سے تغری باتیں نہیں ہو سکی روایات کی تاکید کرنے میں وہ کمزوری دکھا جاتے ہیں اسناد پر صحیح کلام نہیں کر سکتے یہ ہم نے آزمایا تو ان دو حضرات نے رت لکھا امام سیوتی کا اب میرے بھائی میں حقیقت جو ہے نا وہ امام فخر الدین رازی سے بعد میں دکھاؤں گا لیکن ایک غلو دکھاتا ہوں کہ اس نے نتیجہ کیا دیا یہ کتاب روح المانی دنیا میں مشہور ہے وہ جو نظریہ چلا نا تمام آبا و اجداد کا اور پھر وہاں یہاں تک وہ پیدا ہو گیا کہ روح معانی میں لکھا ہوا ہے کہ جو شخص حضور کے والدین کے ایمان کے مسئلے پر کلام کرے کلام کرے تو مجھے اس کے کافر ہونے کا خدشہ ہے خطرہ ہے اب اس کا نتیجہ کیا ہے وہ میں دکھا دوں گا <سؤال> <سؤال> دیکھنا یہ کتاب ہے امام بیحقی کی کتاب التخار کیا نام ہے کتاب کا یہ دیکھیں یہ تاریخ دمشکل کبیر ہے ابن عساکر کر جو غلب کیا اور حد سے نکلے روحل مانی والے کہ سرے سے اگر بس کسی نے کلام کرنا چاہا تو میں خطرہ کرتا ہوں کافرو میں اب دکھاتا ہوں کہ حضرت کا یہ خطرہ کہاں تک پہنچے گا کتابیں دو دیکھ رہے ہو میرے ہاتھ میں یہ دو کے علاوہ کتاب الربائن ہے امام ہمدانی حمدانی پائی کی اس میں بھی یہ موجود ہے لیکن میں بہت سکا اور مضبوط کتابوں سے حوالہ دکھا رہا ہوں یہ ہے یہ بے کی کتاب الاعتقاد اور یہ ہے تاریخ دمشق توجہ رکھنا ذرا روایت کن حضرات کی ہے کون بات کر رہے ہیں کن کی بات سنانا چاہتا ہوں امام حسن مشتبہ کے بیٹے امام حسن مصنح کے بیٹے امام حسن مسلس مولا علی کو کہا جاتا ہے مرتضا اللہ سے کے پسندیدہ ان کے بیٹے پاک کو حسن پاک کو کہا جاتا ہے مشتبہ اللہ کے چنے ہوئے آگے امام میں مجتبا کے بیٹے کو کہا جاتا ہے حسن مسن دوسرے نمبر کے حسن ان کے آگے بیٹے ایک ہوئے ان کا نام ہے حسن مسلس تیسرے نمبر کے حسن حضرت عبداللہ کے بھائی حضرت عبداللہ اللہ بیٹے تھے امام حسن مسنہ کے حسن مسنہ کے ایک بیٹے حسن مسلس بھی تھے اب گالی کی آلے بیت کے ساتھ محبت میں حد سے آگے نکلنے والے آگے بڑھنے والے کسی شیطان سے امام حسن مسلس کی بات ہو گئی سنعت یا صحیح یا حسن یہ کتاب جو ہے سمجھو کتاب نے افقات حقیقی اس کے محقق نے حکم لگایا اس روایت پہ اسناد ہوں صحیح سند صحیح ہے لیکن میں کیونکہ مقلد نہیں ہوں محقق ہوں اللہ کے فضل سے تو میں نے غور کیا تو سند صحیح نہیں سند حسن ہے کیوں اس میں راوی آتا ہے آخری فضل بن مرزوق اور فضل بن مرزوق صدوق حسن الحدیث ہے اور صدوق حسن الحدیث سے روایت حاصل بنتی ہے صحیح نہیں بنتی یہ کیوں بتا رہا ہوں تاکہ آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ میری کلام جو ہے نا وہ دوسروں کے پیچھے اندھے ہو کر نہیں ہو رہی یہ اللہ کے فضل سے پوری تحقیق کے ساتھ ہو رہی ہے بولو بولو ذرا توجہ ہے میرے بھائی, بھائی, بھائی. نشانی راوڑا پڑھ اللہ لاہکبر یہ آ گیا روایت میں پڑھنے لگا ہوں تاریخ دمشق کے بنے اساتر جلد نمبر ہے تیرہ امام حسن بن حسن بن حسن کا فرمانے علی شان ہے شباب بن سوار سیکا حافظ مضبوط راوی فل بن مرد قال سمیت الحسن بن آل ہسن عبد اللہ حکم احبونا ن فَإن فأحبونا وإن بِغَيْرِ عَمَلٍ بِطَاعَتِهِ لَنَفْع بِذَلِكَ مَن هُوَ أَقْرَبُ إِلَيْهِمْ مِنَّا أَبَاؤُهُ وَأُمَّهُ وَاللَّهِ إِنِّي لَخَافُ أَنْ يُضَاعِفَ اللَّهُ لِلعَاصِي مِنَّا الْعَوَابَ ضِعْفَيْنِ وَاللَّهِ نَعِي وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ يُثْلِ الْمُحْسِنُ مِنَّا أَجْرَهُ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ قَالَ لَقَدْ أَسَاءَ آبَاؤُنَا وَأُمَّهَاتُنَا آبَاؤُنَا وَأُمَّهَاتُنَا ان كان ما تقولون من دين الله حقا ثم لم يخبرونا به ولم يطلعونا عليه ولم يرغبونا فيه فناهن والله كنا اقرب منهم قرابه منكم واجب عليه حقا وحق بأن يرغبوا في بي يرغبوا في منكم ولو قال الامر كما تقولون ان الله ورسوله ان کا نالی <سؤال> اللہ عظم اللہ صرفیتم مجرمن اس طرح کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ کمام رہ ويعلو يعلو رفيع الى الناس فقال الله الرافضي ولم يقل رسول الله صلى الله وسلم لعلي من كنت مولاه فعلي مولاه قال ام الله الله يعني رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك الامر والسلطان والقيامه لله سلافصلهم بذلك كما افسهم بالصلاه والزكاه والصيام رمضان ولا قال لهم ايها الناس تھما فنسان نا سکان مسلم الله کالی کی بات ہو جا جاتی ہے امام حسن خالص سے امام حسن مسلط سے آپ فرماتے ہیں تمہارا خانہ خراب ہو ہم سے محبت ایک حد تک کیا کرو سنوے جو سجد بیٹھے ہیں خصوصی سنو اپنے بڑوں کی اتباع کرو اگر بچنا چاہیے یا آج کے بڑوے خوشامدی دور کے پیچھے مت چلو فرماتے ہیں کھانا خراب احبونا للہ ہم سے محبت کرو تو اللہ کے لیے ہماری وجہ سے نہ کرو خدا کی وجہ سے ہم سے پیار کرو کی وجہ سے ہم سے ہماری ذات کے پجاری نہ بنو ہمارے دین کے پجاری بنے احبو نا للہ اگر ہم اللہ کی فرما برداری کریں احبو تو ہم سے پیار کرو وَإِنَ اللہ اور اگر ہم اللہ کی نافرمانی کریں پاب ہم سے نفرت رکھو ہم سے پیار نہ کروں وہ سیدو تمہارا باپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ نہیں کہہ رہے ہیں تو کتنے کتے ہیں جو کہتے ہیں یہ چیز سیشتی گستاخیا لکھ لنت ہے اگر یہ گستاخی ہے تو پھر میں نے تمہارے گھر سے کی ہے اگر یہ گستاخی ہے تو میں نے تمہارے سے سیکھی ہے اگر ہم اللہ رسول کے بردار بنے تو پیار کرو اگر نافرمان فرمان بنے تو ہم سے نفرت اب کر ہم سے بغض رکھو معلوم ہوا برے شہیدوں سے بغض رکھنا یہ فرض ہے اور یہ وہ فرض ہے جو اہل بیت نے ہمیں دیا جو برے سید سے محبت رکھے گا سمجھو وہ اہل بیت سے کٹ گیا وہ البیت کا نہ رہا کیونکہ اہل بیت پر نصیحت فرما رہے کہ اگر ہم اور یہ کتے جو کہتے ہیں یہ جی کافر سیدو جس طرح کا سیدو اس سے محبت کرو بڑوا اگر اس سے محبت کرنی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے امام حسن نے تو غلط سبق دیا حسن مسلس تو فرما رہے ہیں کے سے ہم سے بغض فقال الحر رجو رجو آگے اس رابطی شخص نے کہا ان ذو قرابت رسول اللہ تم حضور کے رشتہ دار ہو قرابت دار ہو اہل بیت ہو آپ نے فرمایا وہ حکم لوکا نل فن کے خراب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وغیرہ عملے کا من ہوا اقرب ولہ منا ابا ہوا ام اللہ آپ نے کھانا خراب ٹھیک ہے ہم رشتہ دار ہیں لیکن اگر اللہ تعالی حضور کی محض رشتہ داری سے کسی کو فائدہ دیتا عمل کے بغیر کتا رسول کے بغیر تو حضور کے ماں باپ کو فائدہ دیتا جب جو ہم سے زیادہ قریب ہیں حضور جب ان کو فائدہ نہیں ملا تو ہمیں کیسے ملے گا بغیر اب یہ وہ روایت ہے حسن مسلس حضور کے والدین کے متعلق یہ نظریہ بتا رہے ہیں اپنے گھر کا بات سمجھ وہ نظریہ بتا رہے ہیں اپنے گھر کا کہ سید ہیں حسن پاک کے پوتے ہیں اب ادھر یہ غلب کا نتیجہ بتا اور اس غلط نظریات کا نتیجہ بتا روح المانی والے نے کہا جو ایسے بات کرے گا حضور کے والدین کے متعلق مجھے کفر کا خطرہ ہے تو امام حسن مسلس تو پھر پکے کافر ہو گئے اب سمجھ آ اگر روح روحل مانی بڑا اس روایت تک نہ پہنچے تو میرا کچھ تو نہیں سنو یہاں پر ایک نصیحت کرو سب سے نازک ترین مسئلہ ہے یہ کیونکہ آپ نے صلی السلام کی شخصیت اور ذات ترین وہاں پر کلام ہمارے علماء نے یہی بہتر سمجھا کہ بھائی بغیر ضرورت کے نہیں بولنا جب قرآن و حدیث کی جو مذہب علیہ سلط کی جو بات ہے حقیقت وہ سمجھانے کی بات آتی ہے تو وہ کرتے ہیں باتیں ایسی اس کے علاوہ کرنے کی اجازت نہیں دیتے خصوصاً حضور کے والدین کے مطابق میں صرف یہ روایت سنا چکا ہوں روح المانی والے پر الزام دینے کے لیے اس قدر سختی نہیں کرنی چاہیے تھی کیوں جو ایسے مسئلے میں کسی ضرورت اور مجبوری کی وجہ سے کلام کر چکے ہیں اے روح المانی والے وہ تیرے سے بہت اونچے ہیں تم تو وہی ہو ہمارے آلہ حضرت کہتے ہیں یہ کیا ہے روح المعانی یہ کون ہے محمود آلو لگتا ہے نئے زمانے کی ہوا کھائے ہوئے یہ مکاتی رضا کے اندر موجود ہے آپ کا مکتوب خط شریف ہے جس سے صاحب پتا چل رہا ہے کہ آلہ حضرت اس پر عدم اطمینان مطمئن نہیں ہو رہا یہ میرے دوستو یہاں تک جو بات سمجھائی ہے نا اس سے ان مسائل کی بنیاد اس مسئلے کی بنیاد آپ کو سمجھا بنیاد ابھی تک اب میں چلتا ہوں پہلے دکھاتا ہوں کہ حضور کے آبا و اجداد میں کون تھے جن کا شرک اور کفر پکا ثابت یہ بات ذرا سمجھنا اور سے سمجھنا جو ہے بھائیو کی طرح یہ ہے نہیں میرے بھائیو حضور کے آب و اجداد ایک نام آتا ہے خوشائی نامہ تھا یہ مشدد داد داد عائل عائل داد داد اس مشدت امام راضی نے اب یہ وہ حوالہ ہے جو اللہ مسجوتی کے پاس نہیں تھا انہوں نے دیکھا ہی نہیں ہے توجہ ہے یہ ہے صفحہ نمبر چار سو چوالیس پر قرآن پاک میں ہے ہو والذی خلقکم من نفس واحدتا ہو والذی خلقکم من نفس واحدتا وجعل منها زوجہا لیسکن ایلیہا آیت مبارک کیا گیا تھا فلم آتا ہوما سال جا لو شور کیا آتا ہوا فتح عالما ہوا فرماتا تمہیں ایک جان سے پیدا کیا وہ جائے میں رہا اور اس جان سے زوجہ پیدا کی بنائی یس کو نئی ای لائی ہاں فلما آتا ہوما جب ان کو اولاد دی صالح دیا تو اللہ کے شریک بنا بیٹھے امام جلال فخر رازی اس پر فرماتے ہیں قال محق المراد من هذه النفس واحدہ خسائی بن قلع بن مرہ بشر کساد انہوں سما اولادہ آپ منا و آپ دش کہ اللہ نے فرمایا ایک جان سے تمہیں پیدا فرمایا فرماتے ہیں محققین حضرات یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد کو سج بن قلع بن ہے یعنی حضور کا وہ دادا ہے جس کو کسج کہتے کیونکہ انہوں نے فرمایا آگے جا کر کہا اللہ نے کہ جب دی نیک تو انہوں نے کیا کر لیا اس کے اندر شریف بنا بیٹھے خدا کا تو امام راضی فرماتے ہیں خص کے بیٹے تھے ایک کا نام رکھا عبد مناف ایک کا رکھا عبد دس ایک کا رکھا عبد الدار اور یہ تینوں مشرقوں کے نام ہیں بتوں کے نام مناف نبراس میں نبراس میں علامہ پرہاروی نے صاف لکھا ہے یہ دیکھو مناف بالفت اسم و سنم برقردار ملتانی پر سب تصدیق کر رہے ہیں مناف کیا تھا بول تو صحیح بت اب آبد مناف کا معنی بن گیا مناف بندہ تو یہ نام مشرقانہ ہوا یا مسلمانوں کا یہ توحید والوں کا نام ہے یا شرک کفر والوں کا نام ہے پھر دوسرا ہے الدار تیسرا ہے آبد کشاہ تو یہ تین نام امام رازی کی بات سنا رہا ہوں سمجھ نہیں آ رہی اس کے ساتھ میرا اتفاق ضروری نہیں دین میں رکھنا میں رازی کی بات کر رہا ہوں کیونکہ امام جلال الدین سیوتی رازی کا حوالہ دے رہے ہیں تو میں ان کی کتاب سے دکھا رہا ہوں وہ کہتے ہیں کشائی جو ہے اس نے شرف کیا کہ تین بچوں کے نام مشرکانہ رکھے ابدار اب د کشائی اب دے منا منا بجنی بات کی کے بعد چلتے ہیں جی خود امام سلوتی نے بحثیں کرتے ہوئے جب بات آئی آذر آزر کی تو یہ زیر میں رکھنا جو کہتے ہیں کہ امام سیوتی تمام کے ایمان کے قائل ہیں یہ غلط ہے امام سلوتی تمام ایمان کے قائل نہیں ہیں اس میں بحث کرتے کرتے ان کو کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں رکنا پڑ گیا جب بات آئی آزر کی تو کہتے ہیں اب دو ہی دورتے ہیں یا چاچا ہے یا باپ ہے اگر چاچا ہے تو مستثنا کرنے کی ضرورت نہیں اگر باپ ہے تو اس کو نکال لو ان سے بس یعنی ہے تو سارے مومن لیکن اس کو نکال لو انہوں نے دو مقام پر اپنے رسالوں میں یہ لکھی ہے بات توجہ ہے کہ چار باپ مرہ اور عبد المتلب کے درمیان کتنے یہ سفر نمبر ایک سو یہ باقی بے نمور بین عبد المطلف اربات و ہم کلاب و خسائی و آبد مناب و ہاشم ولم ازفر بے نقل لا بہا باقی سب کا ایمان میں نے ثابت کر لیا لیکن یہ چارج کون کون سے مرا اور عبد المطلب کے درمیان آتے ہیں کلاب خشائی عبد مناف اور ہاشم ان کے متعلق مجھے کوئی دلیل نہیں ملی نہ ادھر کی نہ ادھر کی نہ نفی کی نہ اس بات کی تو ان چار کو حضرت چھوڑ کر چلے گئے بات سمجھ آ رہی کہ نہیں یہ دو مقام پر ایک سو اکیس پر بھی ہم نے یہ بات کہی ہے مولانا یہاں لکھ رہے ہیں وہ مکلا بکوسا جو و عبد منا وہ ہاشم فلم ازفر فی ایم واحد من جانب نے نقل چار کے متعلق کو ہاتھ کھڑے کر گئے سیوتی رحمہ اللہ کو چار کے ایمان ثابت کرنے کی کوئی دلیل نظر نہ اچھا اب بات سمجھنا میرے بھائی دیکھو یار کہاں تک نوبت پہنچ گئی ایک عجیب بات آپ کو سناتا ہوں ابھی آپ نے سنا مناف بت کا نام تھا جو عبدل متلب تھے نا عبد المطلب کے آگے جو بیٹے تھے نا ایک کا نام عبد مناف ہے جس کو ابو طالب تاریخ زیادہ جو کہتی ہے زیادہ تاریخ والے یہی کہتے ہیں کہ ابو طالب کا کیا نام تھا عبد مناف اور جو ابو لہب ہے اس کا نام تھا عبد الزا عزا بھی بت تھا مناف بھی بت تھا یہ دونوں بتوں والے نام ہیں جو عجیب بات بتانا چاہتا ہوں کہ سیدی رحمہ اللہ نے جو کچھ لکھا اس کا ایک نقصان یہ ہوا کہ ایک پیر ہے ایک پیر ہے بہت بڑی گدی کا اس کا نام عبد دے ہے سمجھنے والے سمجھ جاؤں گا آپ بھیڑ کا نام ہے حالات وہ اس گولب کا نتیجہ جو سجوتی سے ہوا اس گولوب کا نتیجہ اس پیر نے سمجھ لیا آپ سے مناف و... والا نام رکھنا کیونکہ حضور کے جو بڑے تھے تو بڑے تھے تو بات ٹھیک ہے پھر ان کا نام رکھنا عبادت ہوگا لوگ بت کا نام رکھنا عبادت مان گیا یہ <تصفيق> اسی طرح کی بات ہے کافر لوگ چاند اور ستاروں کی اور سورج کی پوجا کرتے تھے اور ہم نے جا کر دیکھا تو مکے کے ساتھ کعبہ ہرم شریف جو ہے اس کے ساتھ جو مکہ ٹاور ہے اس کے اوپر چاند اور ستارہ ہے وہ بت بت لٹکا ہے جو توحید کے سب سے بڑے دائی ہیں دربار گراتے ہیں چاند اور ستارے کا بت وہ کھڑا ہوا ہے کیوں وہ فرنگی تہذیب سے ہے شرک کی اجازت تو ایسے ہی ابدے اور میں تو خطرہ کرتا ہوں کہ آج کے یہ عقیدت من حضور کب تو یہ کیا کہتے ہیں برادر ان لا کیا کہتے ہیں وہ دار جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں برادر ان تو یہ کہیں گے ابو جہل نام رکھیں کیوں رکھے یار حضور کا برادر انلہ تو تھا نا رشتہ دار تو تھا نا حضور کا یار دیکھو تو چلو برادری کا چاچا لگتا ہے یار تو شان تھوڑی بنتی ہے اس کی بہت بڑی شان بنتی ہے ابو جہل اور یہ وہی حالات پیدا ہو رہے ہیں جو مصر میں مصر کے لوگ نا وہ فراؤن کو برا نہیں بولنے دیتے وہ کہتے ہیں ہمارا بڑا ہاں یہ قوم پتہ نہیں ہدایت کے کون سے پہاڑ پر چوٹی پر چڑھ رہی ہے اچھا اب میرے بھائیوں اب میں آتا ہوں اباؤ اجداد پورے ان کی طرف جانے کی مجھے حاجت نہیں ابھی ابھی اب, اب, طالب پر بیٹھ ابو طالب کے ایمان پر جو دلائل پیش کیے جاتے ہیں نا ان کو توڑتا ہوں جی حضور کا خادم تھا حضور سے محبت کرتا تھا بات سمجھنا حضور کی حفاظت کرتا تھا اس میں کوئی شک نہیں کرتا تھا لیکن بات سمجھ خدا کا رسول سمجھ کر کرتا تھا یا اپنا بھتیجا سمجھ کر کرتا تھا سچا سمجھتا تھا رسول کو کوئی رسول پاک کو سچا سمجھتا تھا اس وجہ سے کہ آپ سے جھوٹ یہ yes, بات سمجھنا ہوئے سچا سمجھتا تھا یہ تو سارے ارب والے سمجھتے یہ تو سکولوں کی کتابیں بری پڑی ہیں کہ سارے عرب والے کہتے تھے یہ محمد سچا ہے اور امین ہے صادق اور امین تو کہتے تھے بات تو ہے رس خدا مان کر رسول کے دین کو سچا سمجھتا تھا اب وہ کہتے ہیں جی اس کے اشعار ہیں ابو طالب سے صاف پتہ چل رہا ہے وہ تو اقرار کر رہا ہے مان رہا ہے دل سے بھی مان رہا ہے زبان سے مان رہا ہے نبی کی شریعت نبی کا دین کو بھی مان رہا ہے محمد. اچھا بھائی دین کو مان رہا ہے وہ اشار کہاں ہے بھائی اشار کی جب تلاش کرتے ہیں تو بغیر سنت کے وہ کسی شیعہ مذہب کی ایک کتاب اس کے پاس بولتے ہیں توجہ ہے دیوان دیوانو ابھی طالب بازار میں بکتا ہے دیوان مولا علی دیوان ابن ابی طالب ملتا ہے جبکہ علماء نے کہہ دیا کہ جو مولا علی کے اشعار ثابت ہیں وہ ایک دو ہے لیکن اگلوں نے دیوان بنا دیا توجہ کیا کرا بھئی ہمارا مذہب ہمارا دین بغیر سند کے نہیں چلتا اگر یہ آشار تفسیر باغبی میں لکھے ہوئے ہیں تو بغیر سند کے لکھے ہوئے ہیں سند لاؤ لو لال اسلام اللہ خالمن شاہ بادشاہ اگر سند نہ ہوتی تو ہر بچہ اپنی مرضی سے جو مرضی کہہ دیتا اسلام محفوظ رہا ہے تو تمہارا سند کی وجہ سے راوی ہوتے ہیں راویوں پر جرہ ہوتی ہے تمام بانس ہوتی ہے جب راوی تمام جرہ میں بانس ہوتے ہیں پھر جا کر یہ تو شیوں کی طرح آ یہ تو نہیں چلے گا اچھا اچھا بات سمجھنا میں نے برزنجی صاحب کو دیکھا ان کے کلام میں عجیب تناخذ اور تحار ہو ہو ہو میں تو ان کے کلام کو پڑھ پڑھ کر ہنس طرح کیا کریں شیر پیش کرتے ہیں جن میں صاف ایمان اقراری اور تصدیقی دونوں سابق ہو رہا ہے کہتے کیا ہیں تو نہیں اس نے جو کلمہ نہیں پڑھا تھا کلمہ نہیں پڑھا تھا کیا کہہ رہے ہو کلمہ نہیں پڑھا تھا خود ہی تو کہہ رہے ہو حضور کے دین کو سچا مان ہے کلمے کا تو مانا ہی یہی ہے وہ نہیں جو وہ کلمہ نہیں پڑا تھا آر کی وجہ سے مجھے یہ کیا کہے گی برادری کلمہ پڑ گیا ڈر سے فلان کر گیا اس نے کلمہ نہیں پڑا بھائی تم تو خود کہہ جگہ جگہ کہ اس نے منہ سے یہ شیر پڑے وہ شیر کو صاف بتا رہے ہیں اس نے کلمے والا جو کچھ مانا تھا سارا ظاہر کر دیا پھر کیوں کہتے ہو اس نے کلمہ نہیں پڑا آئی ایک اور دلیل دیتے ہیں جی ہزور پاک آخری وقت تشریف لے گئے ابو طالب کے مرنے کے وقت اور جا کر فرمایا بخاری شریف سے بتاؤں شریف میں ہے باب قسط ابھی طالب کتاب مناخبل انسار باب قسط ابھی طالب توجہ عباس بن عبد المطلب حضور کے چاچا پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں ماں اگن کا حضور آپ نے اپنے چاچا ابو طالب کو کیا نفع دیا وہ تو آپ، آپ، آپ، آپ، آپ کی حفاظت کرتا تھا اور آپ کی وجہ سے غصہ کرتا تھا برادری سے حضور نے فرمایا ہوا فی دف باش کے اوپر کے درجے میں ہے لولا انا لکان فی درکل اسفل مینندار اگر میں نہ ہوتا تو جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوتا آج سمجھ یہ تو بخاری کی روایت آپ نے سن لی اٹھتیس اب یہاں پر ایک سیرت ہے ابن اسحاف سمجھ مشہور سیرت علماء کا محمد بن اسحاف صاحب سیرت کے متعلق یہ فیصلہ ہے کہ اکیلے اور شخص کی بات قابل قبول نہیں ہوگی کمزور رول ایک تو وہ دوسرا ویسے ہی جن سے آگے وہ لے رہا ہے وہ رائے, ابھی بھی کمزور تو روایت صحیح وہ یہ ہے کہ جی آپ علیہ السلام تشریف لے گئے وہ اگلی روایت میں حضور تشریف لے گئے ابو طالب کے پاس آخری وقت میں تو آپ اب, ابو طالب کے پاس ابو جہل بیٹھا تھا حضور نے فرمایا ہے چاچا پڑھ لا الہ الا اللہ یہ وہ کلمہ ہے کہ اللہ کے ہاں میں تیری تیری طرف سے اللہ تعالی کے ساتھ جھگڑوں گا تو تجھے بخشوا لوں گا پڑھ لیجیے پڑھ لیجئے جی. ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ نے کہا اے ابو طالب ترغب و عم ملت عبد المطلب عبد المطلب کی ملت چھوڑتا ہے فلم یزالا یو نہیں ابو جہل اور عبد اللہ بن ابو امیہ جو ہے وہ کافر دونوں بولتے رہے یہاں تک کہ جو آخری بات نکلی ابو طالب کے منہ سے وہ یہ تھی اللہ ملت عبد المطلب میں عبدل متلب کی ملت پہ جا رہا ہوں یعنی کل ماں نے جو پڑھانا چاہتا وہ نہ پڑھا اور اس نے کہا میں عبد المطلب کی ملت پہ جا رہا ہوں حضور نے فرمایا استر سے رنگ میں تیرے لیے خدا سے بخش ضرور مانگتا رہوں گا معلم پناہ انہوں جب تک خدا روکے گا نہیں مجھے تو آیا پتری ماں کان لین ا منو یستر مشرقین ولؤ کانو الی قربا مادہ ان ہم اصفابل جہیم این ہم اشفابل جہیم ان کلادیمن آپ نے فرمایا میں ترئی بخشش کی دعا کرتا رہوں گا جب تک خدا نہیں روکے گا تو خدا پاک نے کچھ عرصے بعد روک دیا کہ مومنوں کو حق نہیں پہنچتا کہ کافروں کے لیے مشرقوں کے لیے بخشش مانگے جب ان کو پتہ چل جائے کہ یہ پکے جہان بھی ہے یعنی کیا مطلب کہ ان کا مرنا کفر پہ ہو جائے تو آپ یہ کوئی مومن کسی کافر مشرق کی بخشش کی دعا نہیں مانگ سکتا تو حضور کو روک دیا گیا اب بات یہاں ایمان ثابت کرنے والے ابو طالب کا. ایک روایت اس کے مقابلے میں لاتے ہیں اور تمہارے کئی سادہ بزرگ جو تھے نا جنہوں نے عقیدت کو آگے رکھا وہ بھی یہ غلطی کر گئے کیا, کیا حضور ہٹے اور حضرت عباس آگے ہو گئے تو حضرت عباس نے سنا کہ وہ کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد عباس حضور کو بتایا کہ میں نے سنا ہے وہ ایسے کہہ رہا ہے حضور نے فرمایا والا کہ لمبا میں نے تو نہیں سنا یہ وہ روایت پیش کرتے ہیں اللہ بارو کبیرہ دیکھو بات سمجھنا یہ بخاری کی روایت ہے حضرت عباس پوچھ رہے ہیں حضور ماں آگ نہیں کا اپنے چاچا کو کیا فائدہ دیا عباس پوچھ رہے ہیں اگر عباس نے کانوں سے سن لیا تھا تو یہ پوچھنے کا کیا رہنا پھر سمجھ نہیں اربی سو رہے ہو جاگ رہے ہو جو ہے بھائی بخاری تو فرما رہی ہے کہ حضرت عباس پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ نے کیا فائدہ دیا چاچا کو تو ان کے پوچھنے کا حق یہ بنتا تھا جب وہ آقانوں سے سن چکے تھے وہ تو ہر مسلمان جانتا ہے کہ مرتے وقت کلمہ پڑھا تو سیدھا جنت وہ الٹا پوچھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ روایت واقعات جھوٹی ہے دوسری بات او بات سمجھنا بھائی یہ حضرات کہتے ہیں کہ جب عبدل مطلب کی ملت کا کہا تو عبدل متلب کی ملت تو ہی تھی ها? اگر عبد المطلب کی ملت تو توجہ کرنا اگر عبد المطلب کی ملت اور دین توحید تھی تو پھر ابو جہل اور عبداللہ اللہ بن ابی امیہ کافروں کا آ کر کہنا ترخب و امی ملت عبد المطلب عبد المطلب کی ملت کو چھوڑ رہے ہو اور جب, جب, جب, جب عبد المتلف مطلب کی ملت پر جانے کا ابو طالب کہہ رہا ہے آخر میں الاملت ہے عبد المتلف اگر کوئی کہا ہے جی عبداللہ ابو جال اور ان کو پتا نہیں تھا عبد المتلف کی ملت کا اچھا ابھی حضور کو تو تھا جب حضور کو تھا تو جب اس نے کہا ملتے تو ابو جہل وغیرہ وہ خوش ہو جاتے کہ چلو ہمارے ساتھی کی ملت پر گیا اور حضور خوش ہو جاتے کہ میرا چاچا تو مومن مرا کیونکہ ملت عبد المطلب وہ تو تو توحید اور ایمان ہے تو بتاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ توجہ جب وہ کہہ رہا ہے حضرت عباس کہہ رہے ہیں تمہاری روایت کے مطابق حضور میں نے کانوں سے سن لیا ہے وہ لائلہ اللہ پڑھ رہا تھا میں نے سن لیا تو حضور فرماتے ہیں ولاکن لاما میں نے تمہیں تو پھر یہ جواب تو حضور نہ دیتے جب وہ کہہ رہے ہیں حضرت عباس کے میں نے سنا یہ کلمہ پڑھ رہے ہیں اور عبد المطلب کی جو ملت ہے تمہارے نزدیک وہ بھی کلما ہے, ہے تو پھر حضور صاحب فرما دیتے جب وہ کہتے نا کہ میں نے سنا ہے کلمہ تو یہ نا حضور فرماتے کہ میں نے تو نہیں سنا حضور فرماتے کمال ہے تو نے تو اب کلمہ سنا اس نے تو پہلے ہی کہہ دیا ملت عبد المطلب پر ملت عبد المطلب یہی کلمہ ہی تو ہے نہیں سمجھے اللہ اکبر و کبیرا آباجی وہ جی عبد المطلف جو ہے اس کے ملت تو توحید تھی وہ تو حضور کے آبا اجداد میں آتا ہے اور بھائی خدا کے بندے اس نے تو یہ برجن نے کہا ابو ابو طالب وغیرہ ان سے تو شرک بالکل ثابت نہیں اچھا نہیں ثابت بتا ابو طالب کا نام کیا تھا عبد مناف ابو احب کا نام کیا تھا عبد الزا بولو قرآن میں آتا ہے علزہ لادزہ آتے ہیں یہ بت ہیں عبد المطلب نے اپنے بیٹے دو بزرگوں نے یہ جی لطیفہ کا بتایا حضور کے دو چاچے مسلمان ہوئے دو کافر رہے جو دو کافر رہے ان کے نام کافروں والے تھے اور جو مسلمان ہوئے ان دو کے نام مسلمانوں والے تھے رہتے عباس, عباس، مسلمانوں والا نام سمجھ نہیں آ رہی لیکن ابو لہب اور ابو طالب دو کافروں والے نام رہے عبد العزا اور عبد مناف یہ شرکی علامت ہے سمجھ نہیں آ رہی بات اب ایک حدیث سناتے ہیں طبقات سے حدیث صحیح ہے طبقات ابن سار سے حضور نے فرمایا پوچھا حضور کیا امید رکھتے ہیں اپنے چاچا کے بارے میں فرمایا کل الخیر ہے تمام خیر کی میں امید رکھتا ہوں بات سمجھنا سواد سواد سواد سواد. تو وہ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے حضور سے کے روز شفاعت کر کے ان کو ابو طالب کو ویسے ہی بخشوالے لیکن ان کی بیوقوفی ہے یہ جب تک استغفار سے روکنے کی آیات نہیں اتری تھیں ان روایات کا تعلق اس وقت کے ساتھ ہے جب تک اتر گئی ختم تمام امید ختم ہو گئی ابو طالب کے متعلق آتا ہے ٹخلوں تک آ گئے دماغ کھولتا باقی جسم بچا ہوا ہے ایک بات محمد بن رسول برزنجی رحمہ اللہ نے لکھی ہے اللہ پاک مغفرت فرمائے انہوں نے ایک بات لکھی ہے کہ وہ جو ہے صاحب ایمان صاحب طالب وہ جو حضور نے فرمایا رکھنوں تک کا آگ لگ رہی ہے اور دماغ کھول رہا ہے وہ اس کا کوئی گنا ہے جس گنا کی وجہ سے ان کو اس کے اتنا عذاب مل رہا ہے بات سمجھ دا. لیکن اس نے یہ نہیں سوچا کہ اس سے اس پر اعتراض کیا ہوگا ادھر تو کہہ رہے ہو آخری وقت میں کلمہ پڑا تجھے پتہ نہیں کہ آخری وقت میں کلمہ پڑے تو سیدھا جنت جاتا ہے اور پھر وہ صحیح ابو طالب ہے وہ تو تم کہہ رہے ہو ساداد کا باپ ہے مولا علی کی وجہ سے سجدوں کا باپ ہے تو سجدوں کا باپ مان کر اور پھر کہتے ہو کسی گناہ کی وجہ سے وہ پکڑا ہوا ہے سجدوں کو کہتے ہو یہ سیدھے جنتی ہیں اور باپ جو ہے پکڑا ہوا ہے وہ کہتے ہو سجدوں پر تو آ گرام ہے تو سجدوں کا باپ جو ہے وہ گناہ کی وجہ سے پکڑا ہوا ہے ابن رسول بردن جی اکیلے چھوڑ کر اکیلے بیٹھ کر تیر چلاتے رہے ہو پر سامنے ہمارے جیسا مسکین بیٹھا ہوتا پھر تمہیں بتا دوں سنا دے. سنا دے. اچھا بھائی برسن جی وغیرہ نے یہ کہانی بھی چلائی قرآن میں آتا ہے لا خف افان العذاب کافروں سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا اور ادھر تو حضور فرما رہے ہیں میری وجہ سے عذاب اس کا ہلکا ہو گیا تخفیف ہو گئی میں نہ ہوتا تو نیچے جہنم میں سارا جلتا میری وجہ سے پاؤں اور دماغ کھول رہا ہے تو مسلمان ہوا تو وہ عذاب ہلکا ہو رہا ہے بات سمجھنا برزنجی صاحب کو اتنا علم نہیں ہو سکا کافروں سے یہ خدا فرما رہا ہے عذاب ہلکا نہیں ہوگا سب کافروں کو عذاب برابر کا نہیں ہوگا یہ ذہن میں رکھ کوفر کے درجے انلل منافق... کہاں سے ثابت ہو رہا ہے در... ان المنافقین فی درکل اسفلے من النار سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے منافق یہ بتا رہا ہے کہ اوپر بھی ہیں نچلے میں وہ ہوں گے اوپر ہیں تو عذاب برابر نہیں ہوگا برابر اب بات سمجھنا کا کا عذاب ہلکا نہیں ہوگا یعنی جس درجے میں رکھا جائے گا اس درجے میں رہے گا اور ہمیشہ رہے گا اب ابو طالب اس کو رسول کی خدمت کی وجہ سے اوپر تو رکھا گیا ہے لیکن کفر کی وجہ سے یہ جو رکھا گیا ہے آزاد اس کا رہے گا ہمیشہ نہیں وہ مانا تو یہ تھا یہ تفسیروں میں لکھا ہوا ہے اگر تم نہیں سمجھا اس وقت تو یہ تمہارا قصور ہے سمجھ نہیں آئی بات باقی میرے بھائی اس موضوع پر جو کچھ کہا گیا کسی کے پاس میں نے پڑھا ہے وہ اس قابل ہی نہیں کہ آپ کے سامنے رکھوں اس کا رد کروں اس کو کوئی اہمیت دوں جو باتیں لوگوں کے پاس بڑی طاقتور تھی شخب لطے سے دل بھی ہے یہ حضرت عباس کی کہانی انہوں نے بھی رکھ دی اپنی کتاب میں اور میں سمجھ لیا کہ ایسا کیوں ہوا ان سے عقیدت کا مسئلہ تھا عقیدت میں آ کر عقیدہ بھول گئے یہ لفظ یاد رکھنا میرا میں کیا کہہ رہا ہوں بہت نقصان ہے بہت نقصان ہے میں باتوں حقیقت یہ جی ہے لوگ کہتے ہیں شیخ محفت لیکن میں نے بہت دیکھا کہ شیخ کے پاس تحقیق کم ہے تکلیف زیادہ جذبات زیادہ چلتے ہیں ہاں تاقی کم کرتے ہیں امام ہوتی ہیں دنیا میں ان کا لقب مشہور ہے علماء کے پاس حاطب اللیل رات کو لکڑیاں اکٹھا کرنے والا اگر کسی نے دیکھنی ہو جھوٹ سے جھوٹ روایتیں تفسیر میں سب سے زیادہ کسی نے جمع کیا تو امام جلال ایمان دلال سیوتی ان کی تفسیر ہے عبد ال منصور اور خدا ان کا بیڑا تارے ایک تو جھوٹی باتیں نقل کر دی دوسرا سندے اڑا دی کچھ کم از کم سندے تو رکھ دیتے سندے رکھتے ہم جیسا مسکین سند پر غور کرتا صحیح ہوتی تو مان لیتے غلط ہوتی تو چھوڑ دیتے انہوں نے کیا کیا سندہ اڑا دی اور ایسے ایسے قصے رکھ دیے جو سراسر جھوٹ ہے یوں سمجھو کہ اس بزرگ کی اس تساہل سے نقصان یہ ہوا کہ تمہارے مذہب کے رد کے لیے دشمنوں نے ہاتھوں پر اٹھا لی تفسیر تفصیل تمہاری منصور میں یہ لکھا ہوا تمہاری لکھا ہوا بڑا کسی کتاب میں لکھا ہوا یشیوں پر بھی اعتراض اٹھتا ہے نا تمہاری کتاب فلانی کافی میں لکھا ہے فلانی میں وہ کہتے ہیں بھائی یہ روایات کی کتاب ہے روایات پر جرا ہوتی ہے وہ خود کہتے ہیں ذرا سے ثابت ہوگی صحیح جس پر حکم لگے گا وہ مانگے یہ ہمارے ایک کتابیں ہیں فقہ ہماری ہمارے عقائد کی وہ کہتے ہیں اور ایک ہے ہماری روایات اور یہی حال ہمارے پاس ہے ایک ہماری روایات کی ہیں ایک ہماری عقائد کی ہیں ایک ہماری فقہ کی کتابیں ہیں جو ہماری روایات کی کتابیں ہیں ان روایتوں کو ساری کو ہم نہیں مانتے روایتیں گلی سڑی چور سچ ہر طرح کا اٹھا کر پہن رکھ دیتے ہیں اگلے کیوں رکھتے ہیں تاکہ اگلے نظر کریں غور کریں سنت صحیح ہے تو مانے نہیں تو مانے بات نہیں سمجھے میری <عنید> ایسی ایسی روایتیں ہماری کتابوں میں پڑھی جن کو ہم کفر کہتے ہیں کہتے ہیں ہم کفر ہیں لیکن کتابوں میں پڑھی ایک حصہ میری تقریر کا پورا ہوا پورا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو یہاں پر بیان کرنے کی فرصت اور حاجت تھی وہ کر دیا ورنہ اگر میں مزید چلوں تو دو گھنٹے اس پر لگا کر میرے پاس ابھی اتنا مواد پڑا ہوا کہ دماغ اڑ جائے لیکن میں نے کہا اس میں اس کے درپئے ہونے کی حاجت ہی نہیں ہے وہ کسی باغ کی مولی نہیں ہے وہ باتیں کسی باغ کی مولی نہیں اب چلتے ہیں دوسرے حصے میں معاویہ بے گنا بےگنا جو ہے میرے بھائیوں سنو آپ کو آج کے امولہ کتابوں سے یہ روایت سنائیں گے اختلو کلفیات الگ اے اب بن یاسر تجھے باغی جماعت قتل کرے گی ادھی صحیح اگرچہ بعض نے اس کی صحت کا انکار کیا ہاں جی میں دکھانا چاہتا ہوں یہ تمہارے اہل سنت کے وہ امام جو اہل سنت کی نشانی ہے جس مسئلے میں وہ پائے جاتے ہیں اس مسئلے کا سننی ہونا ضروری ہو جاتا ہے وہ سیدنا امام احمد بن حنبل ہیں جو تمہارے غوث پاک کے بھی امام ہیں ان کی کتاب حال میں کتاب السنہ ابو بکر خلال محرر و ناقل و راوی مذہب امام احمد اے اے یہ وہ پہلا بندہ ہے جس نے امام احمد بن حنبل کے مذہب کو جمع کیا اور دنیا میں اس مذہب کو پھیلایا جیسے تمہارے امام اعظم ابو حنیفہ کے مذہب کو امام محمد نے پھیلایا لکھا اور پھیلایا یہ وہی یہ دیکھو بھائی کتاب السنہ ذکر و والجمل و ذکر من شاہدہ ذالک و ملم یا شہد تو ہے میرے بھائیوں سنت دیکھو کس درجے کی ہے مروضی امام کے شاگرد امام احمد بن حنبل کو وہ فرماتے ہیں امام ابو عبداللہ یعنی احمد بن حنبل کو پوچھا گیا پوچھنے والا شخص یعقوب تھا خلیفہ وقت کے کاسدوں میں سے ایک کاسد تھا فقالیابا عبد ما اللہ ماتی ماتا نمین علی و معاویہ رحم الله علی اور معاویہ کا جو مسئلہ پیدا ہوا اس میں آپ کیا کہتے ہیں آپ نے فرمایا ماقول رحمائی میں سوائے نفزوں کے اور کچھ نہیں کہہ سکتا اللہ علی پر بھی رحمت فرمائے معاویہ پر بھی فرمائے پر بھی پر بھی پر بھی پر بھی پر بھی زندہ باد دوسری روایت ہے یہ دیکھ لو کیا فرما گئے گے میں اس مسئلے میں حسنا یعنی کلمہ حسنا یعنی احسن ترین بات کہنے کے سوا کچھ نہیں کروں گا پاکیزہ اور اچھے کلمے یہاں پر کہوں گا اس سے زیادہ میں نہیں بول سکتا اللہ ان سب پر رحمت ہو اب بات سمجھو پوچھنے والا خلیفہ وقت پوچھنے کے لیے کاسد بھیجتا ہے یا خوب نامیا توجہ ہے پوچھ کون رہا ہے وہ خلیفہ وقت عباسی خلیفہ پوچھ رہا ہے علی اور معاویہ کے مسئلے میں کیا کہتے ہو فرمایا میں سوائے اچھے کڑواد کے کچھ نہیں کہتا میں پوچھتا ہوں جو روایتیں تم سناتے ہو اللہ یہ تو امام محمد کے گھر آآ سے آئی ہیں بخاری ان کے شاگرد مسلم ان کے شاگرد ان کے شاگرد ابوداؤد ان کے شاگرد جو ان کے شاگرد روایت کرنے والے ان حدیثوں کو تو ان کے گھر سے یہ جی حدیثیں آئی ہیں بڑوا تجھے معلوم ہو گیا مانا ان کو نہیں ہوا پر اے ٹنڈا ایکسپریس تو ٹنڈو ہے تیرا علم ٹنڈو ہے امام کے سامنے سب کچھ تھا آخر امام تھے مجتہد مطلق ہیں شریعت کے چوتھے امام ہیں علم حدیث میں یہ ہے کہ راسل محدث وہی شمار ہوتے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں ماقولفی کو سنا راہ محمد اللہ, اللہ وجمعین اور ساتھ اور روایت ہے اس کے اندر تھوڑا سا کلام ہے کہ بندہ ایک مجھول آ گیا لیکن اوپر کے لیے بطور شاہد اس کو رکھا جا سکتا ہے جی ہاں جی احمد بن حسن ترم کہتے ہیں اتة اتة اتة اتة. ابو عبداللہ امام احمد سے میں نے پوچھا طلحہ زبیر علی عائشہ معاویہ کے متعلق کیا کہتے ہو یہ مسائل جو پیدا ہوئے آپ نے فرمایا اگلے لفظ سنو ذرا من آنا؟ اقول اکولفیا صحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نب نام میں کون ہوں صحابہ بھی مسئلہ پیدا ہو اور میں بولوں یہ کتے کے بچے پتا نہیں کون کون لونڈے حرام زادے تر کرتے ہیں جن کتوں کے بچوں کو اردو پڑھنا صحیح نہیں آتا وہ حرامزادوں کو ایمان سے کہتا ہوں کشاخل اسلام بنا بیٹھا ہے کچھ بنا بیٹھا ہے وہ کتے کا بچہ دیکھ تو صحیح امام فرما رہے ہیں مسئلہ صحابہ میں کون ہوتا ہوں کلام کروں ایک کتاب کا حوالہ نمبر دو الم و تمد کدھر ہے مذہب حنبلی کا موت موت پر کتاب عقیدے پر قاضی ابو یعلا بغدادی حنبلی کبیر المعتمد میں لکھتے ہیں جو بھائی دو المعتمد و نمبر دو سو اکتیس اما کے تالح و زبیر و عائشہ و معاویہ احمد رحم اللہ ال کو اما عشاہ جرا بین ہو اس جھگڑے میں امام احمد بن پل سے جو کچھ صحیح مروی ہے کہ ان میں جو جھگڑا پیدا ہوا اس میں کلام نہ کرو چپ ہے چپ چفظ ہیں یہ لفظ ہیں وہی وہی میرے موضوع کے بالکل مطابق ولم یوت علیہم آئل ہی امام احمد بن ہمبل نے نہ کسی کو غلط کہا نہ کسی کو صحیح کہا خاموشی اختیار کی نہ خطا وار کسی کو کہا نہ بولو نہ اب امام محمد امبل نے حضرت معاویہ کو خطام کہنے سے منہ بند رکھا تو اس سے ہم نے نکالا بے خطا بے گناہ معاویا معاویا کتاب سنو جی مذہب ہم کی یوسف بن عبدالحادی ابن عبدالحادی صغیر یہ ہیں ابن عبدالحادی کبیر یہ ابن, ابن, ابن, ابن عبدالحادی صغیر یوسف نام ابن المبرد مشہور ہیں ابن المبرد جائے ان کی کتاب ہے یہ کس صدیگیں بھائی نو سو نو ہجری میں وفات یہ مذہب ہمبلی کے بہت بڑے امام ہیں ان کی کتاب ہے العلوم کیا علوم کے تعارف میں اس کتاب کے صفحہ نمبر ایک سو بتیس پہ لکھا ہے وکانا علی الحق ولا یوقالفی معاویہ ان مختی فرمایا علی حق پر تھے لیکن معاویہ کو خطا پر نہیں کہنا اب بولو تو صحیح ہے علی حق پر تھے لیکن معاویہ کو مختی نہیں کہنا خطا پر نہیں کہنا یہ امام آزم کا امام احمد امبل کا مذہب ہے وہ یارو ملک کلام بھی ہے اور امام معاویہ کے مسئلے میں بولنا حرام ہے یہ اس امام کا مذہب ہے جس نے خلیفہ عباسی معمول کے کوڑے کھائے कोड़े खाए लेकिन अपना मजहब हक नहीं छोड़ा और रोजे की हालत में कोड़े खा खा कर बेहोश हो गए कितने दिन कोड़े चलते रहे ये टेटरू मुल्ला कोड़े खाना तो कुजा ये पकोड़े खाते हैं देख یہ پکوڑے خور بلنا جو ہے پکوڑے کی وجہ سے ایمان دین اپنا چھوڑ دیتا ہے انگریز کا پکوڑا دیکھ کر تو یہ کتے کا بچہ بکواس کر رہے ہیں حضرت معاویہ کے بارے میں خلری اور یہی بات پھر تمہارے غوث پاک نے اپنی کتاب میں لکھی ہے کیونکہ وہ تو امام احمد کے مقلد ہیں الغنیہ کے اندر گنیات الطالبین میں انہوں نے لکھا ہے کہ معاویہ پاک کے بارے میں کوئی کلام نہیں کریں سمجھ آ یہ تو تھا حوالہ کا ہم بلی مذہب کی کتابوں کا اب دیتا ہوں حنفی مذہب کے عقیدے کی کتابوں کا ادھر ادھر تب سیرت اللہ دلّہ کدھر پڑھی یہ ہے کتاب دیکھو یہ کس صدی کا امام ہے تمہارا پانچ سو آٹھ ہجری یعنی پانچویں اور چھٹی صدی کے شروع میں پانچویں صدی پائی زیادہ اور چھٹی صدی کے آٹھ سال پائے اور وفات کر گئے اب المعین نہ یہ کیا تفتہ زانی ہے تمہارے اور کیا دوسرے تیسرے ہیں عقیدے میں جب حنفیوں کا عقیدہ لیتے ہیں نا تو ان سے لیتے ہیں یہ سب کا ماخذ ہے اصل ہے تب سیرت اللہ اب مولانا لفظ سننا کیا مبارک لفظ فلام فی فی قتال پتالی شام میں یہ جی جی لفظ فم متکل من اہلی سلت و الجماعت فی تسمیت من خالف علی باغیا حضرت طلاح حضرت زبیر حضرت معاویہ جو مولا علی کے مقابلے میں آئے ان کو باغی کہنا ہے یا نہیں کہنا اہل سنت نے اس میں اختلاف کیا سمجھ نہیں آ رہی, آ رہی. جبکہ حدیث, بو حدیث بو او تقتل او ات القلفیات الباغی وہ سب پڑھ رہے ہیں لیکن اختلاف کر رہے ہیں بات سمجھ مین منمتنک فلا جو اطلاع کا اسمل باغی علاویہ وہ یقول فرمایا ہماری اہل سنت کی ایک جماعت اماموں کی ان کا مذہب یہ ہے کہ معاویہ کو باغی نہیں کہنا ہے کیوں؟, کیوں وہ مجھ ہیں تو مجتہد پر ایسے لفظ بولنے کا کیا مان یہ تمہارے ہنفی اماموں کی بہت بڑی عقیدے کی کتاب یعنی امام ابو منصور ماتوریدی جو ہیں ان کا عقیدہ ماتوریدی اگر کسی نے مکمل دیکھنا ہو تو اس کتاب میں دیکھو اچھا اب بات سمجھ آج کل ایک بکواس چلتی ہے پہلے بتاتا ہوں امام اعظم سے ایک بات امام اعظم ابو حنیفہ سے ایک بات سنائی جاتی ہے کہ امام اعظم نے فرمایا اہل شام لوگ میں ابو حنیفہ اور میرے ماننے والوں کو برا کیوں سمجھتے ہیں اس وجہ سے سمجھتے ہیں برا کہ اگر ہم علی کے دور میں ہوتے تو علی کا ساتھ دیتے شامیوں کے مخالف ہوتے شامی اس وجہ سے ہم سے بغض رکھتے ہیں جب میں نے یہ بات سنی اللہ پاک نے ہمارا ضمیری ایسا بنایا ہے بات سنتے ہی ایمان سے اندازہ ہو جاتا ہے یہ جھوٹا ہے یہ سچ ہے جب میں نے یہ بات سنی اور پھر ایک کتاب میں پڑھی تلخیص الا دلہ میں انہوں نے کہا کشف uh, uh. میں لکھا ہے کشف میں تو شکر ہے خدا کا جس کا وہ حوالہ دے رہے تھے اس میں وہ کتاب میرے پاس تھی اس کا نام ہے کشف الاثار آساری شریفہ تھی مناقب الامام ابی حنیفہ ابو محمد ہار سی تین سو چالیس میں یہ محدث ہوئے ہیں انہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ کے مناقب فضائل پر یہ کتاب لکھی ہے کہ دو جلدوں میں ہے ایک جلد میرے ہاتھ میں ہے جلد نمبر دو ہے تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ بات ہے اس تک پہنچ گیا میں اب جب پہنچا توجہ ہے ایک سو اکتیس سفا جلد دو سفا ایک سو تیس سے شروع ہو رہی ہے سند سناتا سنت ہوں توجہ درا ہاں یہ میں اندھا ہو کر کتاب نہیں پڑھتا سیدھی سادی بات ہے چاہ جتنا بڑا امام ہے ماں میں نہ دلہ بھائی کوئی بندہ ایسا نہیں جس سے غلطی نہ ہو صدوق ہیں سمیت تو سلم بن سالم کباب راوی کباب یہ پڑی ہے میرے پاس لسان ال یہ وہ راوی ہے سلم بن سالم سلم بن سالم وہ راوی ہے کہ حضرت حدیث بیان کرتے تھے کہ دال مسور کی نہیں مسور کی دال مسور دال جان گے مسور دی دال دی فضیلت بیان کرتے سن حدیث حضرت نے گڑی سی کہ ستر نبیا نے دی تاریف کی کن نبیا نے امام عبداللہ بن مبارک کس مرد کا نام آئے امام اعظم کے شاگرد بھی ہیں اور ویسے ہی دنیا میں کہتے ہیں علماء مشائق اولیا کہ اللہ نے آسمان کے نیچے کوئی خصلت اچھی ایسی نہیں بنائی جو ان میں نہ پائی جاتی ہو کیا بات ابن مبارک عبداللہ بن مبارک رضی اللہ ہوتا ان سے کسی نے کہا <سطابق> حضرت سلف ان شالم ایک حدیث بیان کرتا ہے الداسو <العادسو> <العادسو> مسہور کتاب الدا <العادسو> <خدب ساف> السا نے سویریاں نبیاں ستر نبی کی زبان نے اس کو مقدس قرار دیا ہے اور بہت بہت انہوں نے فرمایا یہ سالم بن سالم کس سے یہ روایت لے رہا ہے کہا وہ تو کہتا ہے آپ سے کیسے مجھ سے وہ فرمایا اتنے منفکن وہ دال ہے مسور کی دال یہ تو موزی ہے میدے میں गेस करती है अफारा अफारा ढेडा फिर जाता है दाल दूबी जा उल्टा मेरे तू कूड़ भी मेरे से ऐसा रावी बिच आया खड़ा अगे हम वेखो यह कि सची होगी ایمان سے کہتا ہوں میں نے سنا تو میرے زمیر نے کہا یہ بکوا سا غلط ہے روایت <سؤال> صحیح نہیں ہوگی امام اعظم ابو پر جب دیکھا تو ساری روایت پر غور کیا تو ایمان سے کہتا ہوں پتہ نہیں کتنے جملے ہیں اس میں جو بتا رہے ہیں کہ امام اعظم پر یہ جھوٹ گھڑا گیا ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں کہا جاتا ہے وہ توجہ ہے جھوٹ بدل جھوٹ جھوٹ یہ روایت سے جھوٹ ہونا سادت کر رہا ہوں اتدرونا امام اعظم کہہ رہے ہیں نا نوز بلّہ اتدرو نا لبا یوبو نا الحدیث یہ محدثین لوگ ہم سے بغض کیوں رکھتے ہیں محدثین ہم سے بغض کیوں رکھتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ بیان فرما رہے انہوں نے کہا جی ہمیں تو پتہ نہیں کیوں بغض رکھتے ہیں فرمایا لنا لسبت خلافت علی ابن ابی طالب مولانا فرمایا اس وجہ سے امام اعظم نے فرمایا ہم علی بن ابی طالب کی خلافت ثابت کرتے ہیں ہم لا یسفتون اور یہ محدثین جو ہیں وہ علی کی خلافت ثابت نہیں کرتے لاکھ لنت ہے اس بندے پر جس نے یہ جھوٹ بولا کون سے محدث ہیں جو مولا علی کی خلافت نہیں مانتے ہوئے امام احمد بن حنبل نہیں مانتے امام بخاری نہیں مانتے، امام, نہیں مانتے امام مسلم نہیں مانتے ابو داؤد نہیں مانتے ترمز نہیں مانتے نسائی نہیں مانتے اپنے ماجا نہیں مانتے چھ کتابیں والے محدث یہ ہی ہیں ان سے بڑے بڑے اوپر ہوئے وہ تو سب مانتے ہیں تو یہ کہنا کہ محدثین ہم سے اس وجہ سے نفرت رکھتے ہیں کہ ہم علی کی خلافت مانتے اور وہ نہیں مانتے سراسر جھوٹ ہوا کہ نا لگائیں oh, جی شام جی والے, شام والے آس ہم سے آس کیا روایت پیش کرتے ہیں جی آج کل وہ جی امام اعظم نے فرمایا آس شام آس آس والے آس لوگ ہم سے اس وجہ سے بہت رکھتے ہیں کہ اگر ہم علی کے دور میں ہوتے تو ہم ہوتے علی والے پاسے علی کی جانب تو شامیوں کے مخالفاتے تو شامی ہم سے بغض رکھتے وہ زمانے کی بات کر رہے ہیں وہ تو زمانہ امام اوزائی کا ہے بلکہ شام میں اوزائی ہیں اس وقت اور اوزائی جو ہیں وہ مولا علی کو اے وہ بھی تو مولا علی کی جانب یعنی مولا علی پاک کو حق پر سمجھتے ہیں ان کو کہنا وہ دوسری جانب ہوتے عام جانب ہوتے فلان یہ کیا کہانی بنا رکھی ہے راویوں آپ کو پتہ چل گیا عالم وہ نہیں ہوتا جو کتابوں میں لکھی ہوئی بات پڑے عالم وہ ہوتا ہے جو لکھی ہوئی میں تمیز کرے یہ غلط ہے یا صحیح ہے یہ عالم ہوتا ہے لکھی ہوئی ہر طرح کی ایمان سے کہتا ہوں تمہاری کتابوں میں ایسی ایسی باتیں ہیں کہ کافروں کو تمہارے دین کے رد کرنے کے لیے دین کو خراب کرنے کے لیے تمہاری ہی کتابیں کافی ہیں اللہ کے بدے یہ جی جعفر قریشی ہو گیا کھانے والی ہو گیا تم سمجھتے ہو اس دور میں ہوئے نہیں اس طرح کے ہر دور میں ہوتے ہیں سمجھ آئیے اب ایک بک بک چلتی ہے میں اس موضوع کو بالکل حرف آخر تک پہنچانا چاہتا ہوں تاکہ پھر بولنے کی حاجت نہ رہے سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں کہتے ہیں وہ جی علی حق پر تھے نا اگر اس وقت ہوتے ہم تو علی کے ساتھ ہوتے نا تو جب اس وقت ہوتے اہل معاویا کے مقابلے میں تلوار اٹھاتے تو اب پھر معاویہ کے خلاف بولنا درد کیوں نہ رہا لہذا ہم اس کے خلاف تلوار اس وقت اٹھاتے اب زبان اٹھاتے ہیں جس طرح مرضی بولیں کھولیں اس کا جواب دیا ہے ہمارے امام ابو المعین نصفی نے اسی تبصرت العدل میں وہ کدھر کیا وہ کتاب کیا حکمت بھرا جواب ہائے ہائے ہائے ہائے اللہ سناؤ so سوال کیا صحابہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے تھے خلاف بھی بولتے تھے تو ہمیں حق کیوں نہیں ہے اس کا جواب دیا فرمایا بے وقوف ہو وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ میرے مقابلے میں آنے والے جو بھی یعنی جو ہیں دو فریق ہیں ہر فریق سمجھتا تھا مخالف فریق مستحد ہے اس پر صرف سختی اگر کی جاتی تھی یعنی اگر ایک فریق دوسرے پر سختی کرتا تھا کوئی سخت الفاظ بولتا تھا جیسے احمق کہہ دیا جہل کہہ دیا بے خبر کہہ دیا فرماتے ہیں یہ اس وقت بولتے تھے جس وقت یہ سمجھتے تھے کہ دوسرا فریق جو ہے اس نے اجتہاد میں کوئی کمی کی ہے اجتہاد میں محنت دین کو سمجھنے میں جتنا محنت کرنی چاہیے تھی اتنا نہیں کی تو اس وقت وہ سختی کر جاتے تھے فاسق کافر پھر بھی نہیں کہتے تھے یہی وجہ ہے کہ مولا علی سے جب پوچھا گیا کہ یہ کون ہیں تو فرمائے اخواننا بغوا لینا یہ ہمارے بھائی ہیں انہوں نے کہا کیا مشرق ہیں فرمائے من الکفر پر او من المنافقین منافع لوگ ہیں منافق تو اللہ کو کم یاد کرتے ہیں یہ تو بہت یاد کرتے ہیں تو حضور کون ہیں فرمائے ہمارے بھائی ہیں بغاوت کر لیے ہماری حکومت کے خلاف اٹھے ہیں بس, بس اتنا با سی بات ہے ایک شراب ہوتی ہے مسلس میں نے پچھلے دنوں موضوع رکھا تھا اس میں بیان کیا تھا تو حضرت عبادہ بن سامد صحابی رسول ہیں مسلط کے متعلق انہوں نے کوئی کلام کیا حضرت امیر عمر بن خطاب ردی اللہ تعالیٰ تو حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا یا احمق تو وہ فرمایا کیونکہ حاکم تھے خلیفہ تھے خلیفہ بطور تاظیر جب دیکھے کہ اگلے نے اجتہاد میں کمی کی ہے تو تعذیر کے طور پر اس کو سخت لفظ بول سکتا ہے کہ جس سے اس کو تمبی ہو جائے کہ میں نے اجتہاد کے میں آگے کمی نہیں کرنی میں نے پورے زور سے اشتہار کرنا ہے ٹھیک ہے اب یہ فرماتے ہیں کہ وہ ان کے دور میں جو کچھ ایک دوسرے کے ساتھ کرتے تھے جس نظریے کے ساتھ کرتے تھے اس کی تو وضاحت ہو گئی اب آگے فرماتے ہیں فمل یوم ہائے ہائے ہائے ہائے یہ بھڑوے یہ بغیرت آج کے بغیرت جب ایسی بک بک اٹھاتے ہیں تو دیکھو تمہارے بزرگوں کو کیا ایسا نہیں کہ وہ اس کا جواب اور رد پہلے دے چکے ہوتے ہیں یہ کہہ رہے ہیں جب وہ صحابہ اپنے دور میں ایک دوسرے کے خلاف ایسا کرتے تھے تو ہمیں کیوں اجازت نہیں آپ فرماتے ہیں امل یوم رہا اب فلاں بس تلسان فیم علتہ بے ناکالت بنا سری ہے اب زبان کھولنا ان پاکوں کے متعلق معاویہ کے متعلق یا کسی کے متعلق فرمایا اس میں کوئی مقصد نہیں ہاں صرف دین کو نقل کرنے والے اور دین کے مددگاروں کی توہین کرنا ان کی شان کو کم کرنا یہ مطابق ہے اب کھولنے کی کیا ضرورت ہے تمہیں منہ اگر کھولو گے تو تمہارا مقصد کیا ہوگا تحاون صاحب ہے گرام کا من مینل ہپے بسبب پیشہ مرتب الحق فرمایا جو وہ پاک لوگ دین حق غالب کر گئے آج کا یہ اعتراض کرنے والا ان پر زبان کھولنے والا صرف اپنا اندر کا حسد اور کینا جو دین کے ساتھ رکھتا ہے ان پر زبان درازی کر کے ظاہر کرنا چاہتا ہوں <تصح> فسارا بتانے فی فی دی جو کہے اب ہمیں حق ہے بولنے کا فرمایا وہ اپنے دین میں متمون ہو جائے گا سمجھو دین میں اس کی بربادی ہے یہ دین کے ساتھ مخلص آن آن نہیں آن کیوں کہ کیو وہ تو وہ لوگ ہیں کہ ان سے دین ہمیں ملا ہے قرآن ان سے ملا ہے سب کچھ ان سے ملا ہے اگر ان میں کیڑے نکالو گے تو اس کا مطلب ہے تمہارے دن میں کیڑے ہیں بات ختم تو میرے بھائیوں دونوں موضوع پورے ہو گئے میں <وضح> آخر میں آبا و اجداد <وضح> کے مطابق <متعاری> اپنا نظریہ <Penu> بتا دیتا ہوں کہ جن کا سابت ہے <Penu> ان کو مومن <Penu> <Penu> <Penu> کہنا پڑے گا جیسے حضرت ابراہیم ہے وہ خود رسول ہیں اور حضور کے بڑوں میں ہیں حضرت اسماعیل اللہ کے رسول ہیں حضور کے بڑوں میں ہیں بات نہیں سمجھے تو جو صاحب ایمان صاحب توحید تھے ان کو ماننا اسی طرح مومن اور صاحب توحید ضروری جن کا کفر شرک ثابت ان کو مشرق کافر بار بار توجہ جن کا ثابت اور پھر اس کی نفی جو ہے ثبوت کی نفی وہ نہیں ملتی کہنا ضروری لیکن ضرورت پہ تھا اور جن کا مسئلہ جو ہے وہ کفر و شرک نہ ادھر نہ ادھر نہ ثبوت نہ نفی دونوں تو کف لسان اور وقف یہ ہمارا مذہب ہے چم کا خاموش رہ یہ مذہب امام سجوتی نے پیش کیا ہے اپنے رسائل میں یہ مذہب وقف وقت ہمیں ان سے ان کے متعلق کیا پوچھا جائے گا سمجھ نہیں آ بات اور آخری ایک دلیل توڑ کر اٹھتا ہوں ایمان خان کے مسئلے میں بڑی دلیل مولانا ایک پیش کی جاتی ہے تفل و بکف اللہ دیکھ رہا ہے سجدہ کرنے والوں میں تیرے آنے جانے کو یہ شیعہ حضرات اس کو دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ساجد سے ساجد کی طرف تقل لو اور باسمارد. امام راضی نے اس کو اس دلیل کو اسی طرح پیش کیا نقل کیا کیونکہ وہ اصل میں ان کے دلائل نقل کر رہے تھے تو جو لفظ ان کے پاس تھے وہی وہ نقل کر دیا ساجد سے ساجد کی طرف تیرے منتقل ہونے کو اللہ دیکھ رہا ہے محبوب یہ تفسیر اس کی یہ ہمارے کسی بزرگ کے پاس نہیں ہے ہمارے کسی محدث کے پاس مفسر کے پاس نہیں ہے ادھر کتاب پڑھی ہے وہ دکھا یہ یہ تفسیر بھائیو غور کرنا تھا مولانا دیکھو کیسے کیسے مغالطے لگتے ہیں یہ ہماری تفسیر ابن ابی حاتم رازی ہے یہ محدث ہیں امام بخاری کے زمانے کے ہیں سنت کے ساتھ جو تفسیر کی ہے سند کے ساتھ اس میں لکھا ہوا ہے شبیب بن بشیر آنیکرمان باس من نبی نیلا نبیجن ہتہ آخرا جا نبی نبیجا بات سمجھنا میرے بھائی یہ روایت معلوم یہ لکھا ہوا ہے نیچے موقع کے لکھ رہا ہے روایت معلول ہے میں اس میں نہیں پڑھنا چاہوں گا شبیب کی وجہ سے معلول ہے راوی شبیب آ رہا ہے درمیان لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے ہمارے پاس لفظ یہ ہے تفسیر میں من نبیین علا نبیین حتہ اخراجہ کا نبیہ ایک نبی سے دوسرے نبی کی طرف اے محبوب تیرا منتقل ہونا یہاں تک کہ آپ کو دنیا میں نبی بنا کر بھیج دیا دوسری روایت اس سے آ ہے ماضالا نبی اور یتکلب اسی اسلح میں لمبئی آئے ہتا والا دت ہو اموہ حضور نبیوں کی پشتوں میں بدلتے رہے یہاں تک کہ آپ کی والدہ محترما نے آپ کو جنم دیا بات سمجھ سمجھ نبیوں, نبیوں کی پشتوں میں اب یہ جو روایتیں ہیں دونوں دو ایک میں آ رہا ہے اس کی تفسیر کا مانا آیت کا مطلب مانا تفسیر ایک میں آ رہی ہے نبیوں میں آپ کا آنا دوسری میں آ رہی ہے نبی سے نبی کی طرف سمجھنا سمجھدار ہو کیا اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور کے سارے آبا و اجداد نبی تھے کیوں ایک نبی سے ایک نبی کی پشت سے دوسرے نبی کی پشت میں پھر تیسرے نبی کی پشت میں اسی طرح آپ آخر اپنے والد کے گھر میں آ گئے تو پھر تو لازم آئے گا کہ حضور کے والد نبی ہوں ان کے دادا نبی ہوں ان کے پردادا نبی ہوں اسی طرح توڑ تک سارے نبی ہوں یہ تو باطل ہے یہ تو کفر ہے یہ تو شرک ہے اب امام جلال الدین سیوتی سے یہاں کیا غلطی ہوگی امام راضی نے شیوں کا مذہب اور شیوں کی دلیل اور شیوں کی تفسیر پیش کی انہوں نے کہا میں انساج کے تو امام رازی کے عبارت اٹھائی امام سمجھتی نے اسی طرح ہی رکھ دی اور ادھر غور نہ کیا کہ یہاں تو نبی سے نبی کی طرف جا رہا ہے اور نبی سارے حضور کے آبا و اجداد نہیں اسی وجہ سے علماء نے کہا یہ روایت معلول ہے سمجھ آگے کے لیے اس آیت سے وہ دلیل پکڑنا وہ بالکل باتل ہے بات سمجھنا امام راضی نے یہاں پر دو طرح رد کیا اور کمال ہے اب یہ مسئلہ علم کا ہے میں ٹالتا ضرور ہوں تاکہ اگلوں کو اپنی حیثیت اور مقام نظر آ جائے امام فرماتے ہیں تقلب کا پھر ساجدین اس کے مختلف معنی کیے گئے ہیں تو یہ آیت مشترک ہوئی ساج دن مشترک ہوگی مانوں میں مشترک ہو گئی تفصیل میں لکھا اور نے جب یہ آیت معنی میں مشترک ہو گئی تو لفظ مشترک کے تمام معنی بیک وقت مراد نہیں لیے جا سکتے جب نہیں لیے جا سکتے تو تمہارا یہ کہنا کہ سارے معنی سی یہی ہی کہتے ہیں کہتے ہیں سارے معنی بیک وقت مراد ہیں امام نے رد کر دیا دوسری بات, دوسری بات انہوں نے فرمایا یہ اگر عام رکھتے ہیں تکلو بکفی ساجدین تمام مانوں پر تمام مان اکٹھے مراد لیتے ہیں عام رکھتے ہیں تو اب کو لفظ اس کو مجازی معنی میں مراد لینا پڑے گا چاچا تاکہ وہ نکل جائے اگر یہاں تخصیص کرتے ہیں تو وہاں اب سے حقیقی مراد لیا جائے گا تو فرمایا اصول فقہ کا قانون ہے اگر مانا مجازی اور تخصیص کا تعرض ہو جائے تو تخصیص کو ترجیح ہوتی ہے <تصفح> یہ امام نے وہاں پر لکھا ہے میں اتنا پتہ کی باتیں امام سجیوتی چھوڑ گئے سمجھ آ گئی کہ یہ دلیل بھی اڑ گئی پھر ایک اور پیش کرتے ہیں لم <سؤال> ازل انکل میں نسلا بھی کا ہے نا حضور نے فرمایا ہمیشہ پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوتا چلا آیا ہوں تو بھئی کافر تو پاک نہیں ہوتا مشرق تو پاک نہیں ہوتا تو سارے پاک ہو گئے اس کا جواب علماء نے یہ جی دیا کہ حدیث پر تم نے غور نہیں کیا حدیث میں ہے پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف پشتوں کا نام کیوں لیا ریم کا نام کیوں لیا اشارہ کرنے کے لیے کہ زنا والی پلیدی تھی میرے باپ دادے او آبا اجداد میں کبھی نہیں آئی اسی <متحدث> وجہ سے علما نے فرمایا امبیا کی گھر والیاں بدکارا نہیں ہوتی کافر ہو سکتی ہیں بدلا ہونا غیرت ہونا ایڈی لانتی چیز کہ کوفرال نبیا دیا گھر والیا بدکارا نہیں ہو سکا کافرہ ہو سک حضرت لامی حضرت علیہ السلام دی دونوں دیاں بیویاں کافرہ سن لیکن بدکارا نہیں سن حضور نے علماء نے فرمایا حضور نے ادھر اشارہ فرمایا ورنہ مرنا کیوں نہیں فرمایا کہ میں لم ازل انقل من لل الى مینل موم لل مو مین میں ہمیشہ مومنوں سے مومنوں کی طرف منتقل ہوتا چلا آیا ہوں حضور نے یہ کیوں فرمایا پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل بتانا مقصود ہے نہ باپ بدکار تھا نہ ہماری ماں بدکار یہی مانا ہے اس دوسری حدیث کا کہ حضور نفرما و لکھ تو من نکاح من صفا میں نکاح سے پیدا ہوا ہوں زنا سے پیدا نہیں ہوا یہ دوسری حدیث ہے یہ اسی حدیث پہلی کا معنی ظاہر کر رہی ہے اب سمجھ آ اللہ اب جو دوسروں کے پاس اسی وجہ سے ہمیں وقف وقف توقف چپ کیوں چپ بات بھائی وہ جانے خدا جانے کیا میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا بس وہ جانے اور اب سمجھ آ گئی اب جب مقابلے میں اٹھ کر کوئی جواب کی کوشش کرے گا پھر دیکھیں ہاں دوستو آستانہ آلیہ سنگال شریف کشمیر شہر کون سا ہے چڑ چڑ اکیس ربی البول شریف نلسا ان شاء اللہ نہ چیل ہاضر خدمت ہو رہا جن حضرات نے تشریف لکھا پنجاب تو وہ دن چک سواری قرآن مہال شریف تے گئے اتو جلوس کی شکل چھ بابا سلطانی صاحب لے کے جان اس جلسے کا انتظام سارا یعنی اخراجات تین بندیا نے اٹھائے سڈے امیر ضلع ملتان لاہور بابا عامر چشتی صاحب بابا عامر گجروالا چیشتی صاحب اور تیسرے کون نے مولانا قاری جاوید وٹو صاحب ان تین حضرات نے مل کے محفل دا سارا بندوبست کیتا خدمت ان دی مالک آ قبول منظور فرما رہا ہاں لو جی ایک بات رہ گئی کتاب کی در رسالہ ادھر پڑا تھا کس نے اٹھا لیا یہاں سے جہاں رسالہ تھا چھوٹا سا ادھر کن چک لیا ادھر ویکو بھی اعلان سنو تھلے بیٹھو ہالے دستار بندی ہونی بہ تے جن ولی نے نا جن اولیاء نے علی ہجویری ہو گئے شیخ مجدد السرسانی ہو گئے بڑے بڑے اولیاء انہوں نے صاف لکھا ہے کہ ابو طالب کافر مرا دتا علی ہجویری نے بھی لکھا ہے سب ولیوں کے حوالے جمع کر کے اس کتاب میں ہمارے دوست ہیں مولانا کاش ویکوال مدنی صاحب انہوں نے جمع کیے سو روپے کا رسالہ ہے تمام ولیوں کے اقوال اور فرم فرمودات اب ابو طالب کے متعلق اس کے کفر کے, کے متعلق آپ کو اس میں مل جائیں گے حقیقت, حقیقت ہے سائس سائس سائس سائس ایسے ایسے حقائق جمع کرنے کتابوں سے تلاش کرنے بہت وقت لگتا ہے بہت محنت کا کام ہے تو میں نے ان کے رسالے کو بہت پسند کیا یہ بہت بڑا ذخیرہ ہے آپ کے پاس تمام اولیا کے فراہمی آپ کے جیب میں آ جائیں گے ایک سو روپیہ یہ درویش لے کر پھرے گا میں نے ان سے دو سو رسالہ منگوایا ہے میں نے کہا ہم نے اپنے مجمے میں بیچیں گے کتنے آپ لے رسالے کتنے کھولنے دو بندے ہو جو وقت کوئی نیچے لنگر والے جنہیں لنگر نہیں کھدا لنگر کھا کے چاہے جائے ٹریٹمنٹ چھوڑ دوں بیٹھو ابھی دستار بندی ہوگی بچے حافظ قرآن قرآن کے حافظ بنے ہیں ماشاء قرآن مجید کے یار بیٹھ